شری کلا المجید مونیم رسول آیا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَصَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ محمد ہی اجمین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 کہ یہ پندرویں صدی ہے اور بہت خطرناک صدی ہے تیرہویں صدی میں حرام حلال کی پہچان تھی بدی اور نیکی کی پہچان تھی چودہویں صدی میں حرام حلال کی پہچان ختم ہو گئی نیکی بدی کی کیونکہ جب تیرویں صدی لگی مارن شریف والے رو پڑے کہ آج کے بعد قسمت والے کو ایمان نصیب ہوگا چودہویں صدی اور صدی کا ہے کہ ہزار بندہ مسجد میں نماز پڑھے گا مومن ایک نہیں ہوگا تو جب اللہ نے فرمایا فضکر نہ ذکر تن فعول مومنین محبوب نصیحت فرما فائدہ دے گی ایمان والے کو اللہ تبارک تعالیٰ روزی بغیر مانگے دیتا ہے ایمان جب تک نہ مانگو محبت نہ کرو وہ نہیں دیتا اس لیے باری تالا سے ایمان مانگا کرو لیکن فرق یہ تھا کہ چودہویں میں حرام کھاتے تھے حرام کو حرام سمجھ کر برائی کرتے تھے برائی کو برائی سمجھ کر اس پندرہویں صدی کی شکایت ہے کہ حرام کو جائز سمجھ کے کھائیں گے لوگ اور برائی کو نیکی سمجھ کر کریں گے رواج اور کسرت جو ہے یہ دین بن جائے گا ہمارا دین جو ہے رواج اور کثرت کے بہر ہے اس کا ایک اپنا ضابطہ حیات ہے وہ ہر ایک کو دین اپنے تابع کرتا ہے دین کسی کے تابع نہیں ہوتا دین ہوتا ہے رسول اللہ کا قول فیل بس کسرت کا نہیں ہوتا اس لیے کافر فخر کرتے تھے ابو جہل وغیرہ قرآن نے بیان کیا وہ کہتے تھے اکثر فرہ ہماری نفری زیادی ہے یہی فخر کرتے تھے یہی دلیل دیتے تھے تو اسلام نے کثرت کو دلیل بنانا یا حق بنانے کی بجائے اللہ نے جواب دیا کلیلوں میں نبا شکور میرے شکر گزار بندے تو تھوڑے ہیں قطرت میں آئی نہیں یہ ابو جہل نے فخر کیا تھا اب جمہوریت ہے جمہوریت کو جو جائز سمجھتا ہے وہ تو ابو جہل کے ساتھ کا ہے کیونکہ ابو جہل کے ساتھ بہت تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ تھے اللہ، سبحان سبحان اللہ. اللہ. پھر دیکھا یہ گیا کہ سردار جہان کا کو تسلیم کیا یا تلوار پھیر دی شاہ صاحب کو ایک شخص نے کہا یا حضرت دعا مانگے میرا بھائی کھڑا ہوا ہے وہ جیت جائے آپ نے فرمایا میں دعا مانگتا ہوں وہ ہار جائے اردو کی یا حضرت کیوں فرمایا وہ کی طرف سے جو جیتے اسے لانتا پاؤ اور جو ہارے اسے مبارک دو کیونکہ وہ ابو جہل کے ساتھ کا ہے دوسرا وہ جیت گیا ظلم کرے گا خدا اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا جو ہار گیا ظلم سے تو بچ گیا کرنے سے غلط آم ان والا اس کے تحت کسی کی ناجائز اور ظلم کی مدد مت کرو ظالم کے راستے سے کانٹا اٹھائے گا نا وہ بھی ساتھ جہنم نم میں جائے گا ظالم کی مدد کرنا آرام ہے اب جو ووٹ دیتے ہیں یہ مفت کے جہنمی بن رہے ہیں ظلم وہ کریں گے گنا ان کے کھاتے میں لکھا جائے گا یہ شیطان نے ایسا نکالا ہے رواج کہ کوئی بندہ ظلم سے ظلم تو کرے گا ہاکم اور بندے سارے آ جائیں گے گھیرے میں اس لیے بزرگان دین تیرہویں صدی میں کہیں نہ کہیں فقیر بیٹھے ہوتے تھے تو لوگوں میں کچھ دین کی سمجھ تھی سو سو کلو دو دو سو پر فقیر بیٹھے تھے چودمی میں بھی رہے لیکن کم ہوئے پھر بھی لوگوں میں شعور تھا فکرا کے ہاتھ تھے جب ہم علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے خاجے صاحب نے فرمایا علماء دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں علماء سو دوسرے ہوتے ہیں علماء حق بغیر علم کے دین سمجھ نہیں آتا اور بغیر فقیر کی صحبت کے علم سمجھ نہیں آتا بھائی مسلامی رحمتہ اللہ, رحمت اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے آپ نے فرمایا کئی سال میں علم پڑھا بائی عزیت اندر کرن کرن سال گزرتے ہیں تو با جزید پیدا ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ہی بائی عزید ہے خیرات کی آپ نے انسان بننا مشکل ہے یہی بندہ سو اور کتے سے بدتر ہے اور یہی بندہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے فرشتوں میں نورانیت ہے جانوروں میں شاوت اور غصہ ہے انسان میں شاوت غصہ بھی رکھ دیا اور فرشتوں صفت نورانیت بھی رکھ اب جس پر فرشتوں صفت غالب آ گئی نورانیت وہ فرشتوں سے بڑھ گیا اللہ، سبحان اور جس پر جانوروں والی صفت شاوت غصہ وہ جانوروں سے بدتر ہو گیا کلنام بل و مڈل بھی اس کی شان ہے کتا سور اس سے بدتر اور احسن الطقین بھی یہی ہے انسان بننا مشکل ہے یہ بےمان سب کو کہہ دیتے ہیں نا جو کہتے ہیں رسول ہم جیسا ہے وہ سور یہ کہہ دیں کہ ہم رسول ہیں تو برابر ہے انہیں سمجھتے نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں انسان دو چینلو کا مجموعہ ہے جسم اور روح اور جسم آزاد کا مجموعہ ہے اب ہمارا ہاتھ یدوشیتان بھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ید اللہ اللہ کا ہاتھ چہرہ واجہ اللہ زبان کال اللہ, سبحان اللہ آنکھ مبارک اللہ وہ ہے کہ کوئی رسول نبی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا آپ نے فرمایا رائے تو ربی عینی و کل بھی میں نے آپ کو رب کو دیکھا دل سے اور ان آنکھوں سے ان آنکھوں سے دیکھنا رب حرام کوئی دعا یا مانگے العالمین ہمیں ان آنکھوں سے اپنا دیدار کرا تو وہ کافر ہو جائے گا موسیٰ علیہ السلام رب اللہ نے فرمایا اللہ نے ترانی تو دیکھ نہیں سکتا یہ نہیں فرمایا میں نہیں دکھاتا تو نہیں دیکھ سکتا ارے جہاں رسول نہیں دیکھ سکتا اور کون دیکھ سکتا ہے قوم نے عرض کی تھی کہ ہمیں اللہ تعالی انع دکھاؤ حضرت منہ اللہ نے سب کو مار دیا ختم کر دیا پھر حضرت موس علیہ السلام نے دعا مانگی وہ زندہ ہوئے اسلام میں آئے کوئی صحیح بات کرے تسلیم کرو غلط ہے اسے جواب دے کر خاموش کرو لڑنا حرام ہے یہ کفر کا طریقہ ہے جلندری فرماتے ہیں تو سچ اور اسلام ہے تجھ اس کو سوائے ماننے کے چارہ نہیں مجھے جھوٹ اور کوفروں بغیر لڑنے کے گزارا سر تسلیم خم ہو جا یہی حق کا حساب لڑتا وہی ہے جس کو آتا نہیں جواب ادھر مطالبہ ہے اللہ نے پکڑ لیا ادھر سوال ہے اس سے سخت ہے اور ہو سید الانبیاء کو رہا ہے اللہ نے پکڑا نہیں کیونکہ یہ سوال ہے سوال کا جواب نہ دینا کمزوری ہے لڑنا جو ہے یہ کفار کا طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں پھر اس کا باپ کون ہے اللہ کو بیوی بچے کہنا اللہ کو گالی دینا ہے یہ سور جو مانا کرتے ہیں ایال اللہ ایال اللہ کا معنی ہے محتاج اولاد نہیں ہے بھئی مانو کہ ہر ایک بندہ اللہ کا محتاج ہے یہ ایال کا معنی نعوذ باللہ سکول والے بیوی بچے کر رہے ہیں بئیمان تو لم جلت و نہ اس سے کوئی پیدا نہ وہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اب اللہ نے فرمایا محبوب ان کو جواب دے پکڑا نہیں سوال سخت ہے ادھر مطالبہ ہے نہ اتنا سخت نہیں ہے گالی نہیں ہے ادھر سوال ہے تو اللہ نے پکڑا نہیں اللہ نے فرمایا محبوب ان کو جواب دیں ان ماسالا عیسا انہ کا ماسال آدم عیسا علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام سے کیوں نہیں لیتے کہ اس کا نہ باپ ہے نہ مام ہے جواب دیا نا آج کل لوگ ایسے بھی ہیں جھوٹے بات کرو لڑ پڑتے ہیں جواب ان کے پاس ہوتا ہی نہیں آپ نے خیرات کی ایک فقیر آ گیا مسجد میں تو آپ نے کھانا میں بندے کا ماسک کھاؤں گا آپ چلے گئے فرمایا میرا ماسک کاٹ لے بھائی یزید آپ نے فرمایا تو بندہ بن گیا یہ سور دیکھو تو سے با یزید اس نے نگاہ کیا ہرنی کی شکل میں دیکھا فرمایا شکر کر حلال جانور کی شکل تو اب بن گیا ہے. ملتان میں ایک مجذوبن کھڑی تھی شاہ رخ نے عالم صاحب آئے ننگی کھڑی تھی وہ پتے دے کر چھپنے لگ گئی ایک بندے نے کہا تمہیں مرد وہی نظر آتا ہے ہم سارے عورتیں ہیں اس نے گاؤ رہا تو ہاتھ پھیرا دیکھا کوئی گدڑ کوئی کتا کوئی سور تم ان سے پردہ کرو گے دعا مانگو اللہ تعالیٰ انسان بنا دے آمین آمین علی پور میں دیہات کا بیٹھنے والا ہوں علی پور میں آیا دیوبند یہی تقریر کرتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں میں نے وہاں مشہور کر دیا میں صدیق اکبر جیسا ہوں اب سارے سپرابا سب دیوبند وغیرہ اکٹھے ہوئے بریلوی بھی, بھی ساتھ مل گئے دیکھو سیکیا کے بعد با... سی جیسا ہائے کوئی نہیں اور یہ کہتا ہے میں سی جیسا ہوں چوک سید پر میں جا رہا تھا دیکھا تو بہت سو ڈیر سو بندہ اکٹھا سب نے مشورہ کیا کہ آج اسے پھینٹ لگا جب میں گیا ایک بندہ بول پڑا لڑ پڑتے اللہ نے عزت رکھنی تھی ایک بندہ بول پڑا کہتا ہے صدیق اکبر میں تمہارے بارے میں صدیق اکبر کا کیا خیال ہے میں نے کہا میرے جیسا ہے نے کہا پھڑو اس کو جب میرے قریب ہے میں نے کہا یار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو میں صدیق جیسا نہیں ہو سکتا میں نے ان کو سمجھانے کے لیے بات کی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے ہم تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے کتے ہم تو مثال ہی نہیں دے سکتے اور میں نے کہا امبیا کے بعد صدیق جیسا نہیں ہے کوئی ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو امبیا میں نہیں ہے سبحان اللہ ان کی بات سمجھ آ گئی کوئی کدھر گیا کوئی کدھر گیا ایک یہ ایک میں نے تقریر کی کہ جمہوریت ووٹ جو ہے لانت ہے اس وقت بھی جلوس نکال کر آ گئے کہ ہمارا نورانی اور کازمی ایک پیر ہے ملتان کا وہ لانت میں آئے ہمیں جواب دے یا یہاں سے بستر گول کر میں نے کہا قرآن کیا پڑھوں وہ بھی تو ملا تھا ملا نہیں کہیں کار دے جس کو ولی کی صحبت علماء عالم حق بن جاتا ہے جس کو صحبت حاصل نہیں وہ علماء سو میں داخل ہو جاتا یہ نہیں کہنا کہ علم کے بغیر دین سمجھ آئے گا یہ بھی نہیں ہے ضروری ہے علم کے بغیر بھی دین سمجھ نہیں آتا اور فقیر کی صحبت کے بغیر علم سمجھ نہیں آتا میں نے کہا وہ بھی تو ملا تھا اب ان کیا کہ قرآن کیا پڑھوں جب قرآن کو اس نے نہیں مانا وہ یہودیوں کی دلیل کو مان رہا ہے اکثرا نہ فرار کی اللہ کی دلیل کو نہیں مان رہا کلیل تو, تو ابو جہل کے ساتھ ہے؟ میں نے کہا مشاہدے پر مار دوں میں نے کہا نورانی اور کادمی کی حیثیت بتاؤں کہتے ہیں جواب دے صحیح جا، یہاں سے اٹھ جا. میں نے کہا اچھا بابا میں جواب دیتا ہوں اگر آپ کو پسند نہ آیا تو میں اٹھ کر چلا جاؤں گا میں نے کہا نورانی اور کادمی ووٹ لگائے کتنا ووٹ کہتے ہیں دو میں نے کہا تین تو نہیں کہتے ہیں نہ دو ادھر میں نے کہا دو کنجریاں لگا دیں جو چالیس چالیس سال چکلے پر بیٹھی ہیں برابر تین کنجریاں ہوئی تمہارا نورانی کادمی گیا وہ تمہارا نورانی تو دو کنجریوں کی مار ہے ہم اسے کیوں مانے جو کنجری کے برابر بیٹھا ہے ایک دوسرے ایک بندہ فتنہ اٹھانے لگا اس نے کہا یادیں نورانی اور کنجری کو برابر کہتا ہے ضلے دار تھا وہ میرے ہائی مخالف نے اللہ نے اسے اس وقت حق کہلا دیا اس نے کہا بکواس نہ کروئے اس نے کہا ووٹ برابر ہے ووٹ برابر نہیں ہے پھر وہ چلے گئے اس لیے ظالم جو ظلم کریں گے ووٹ دینے والے آپ نے فرمایا ساتھ ہیں ظلم وہ کریں گے عیاشا وہ کریں گے جہنم میں یہ جائیں فرمایا ووٹ نہ دیا کرو عرض کی فتنے کا ڈر ہے فرمایا ووٹ خراب کر دیا کرو مورے لگا دیا کرو سارے نشانوں پر فتنے سے بچ جاؤ گے ساتھ کون ہوتا ہے اور ظلم سے بھی بچ جاؤ گے تو ایک مہاجر ووٹ دے رہی تھی زور کا بول رہی تھی حاجر رسول بخش اٹھا ہوا تھا اب وہ مہر لگا رہی ہے بہت سن رہے ہیں روز زور کا کہ حاجی رسول بھائی تو بھی راضی ہو جا پھر گوپانگ تھا عاشق اچھا عاشق گوپانگ تو ناراض نہ ہو تیسرا تھا جمیل شاہ اور جمیل شاہ سید ہے تو بھی خوش ہو جا اسی طرح فرمایا کیا کرو ووٹ خراب کر دیا کرو مفت کی جہنم مت خریدو یہ ظلم کی چکی ہے یہودیوں کی دنیا میں پانچ رب ہیں نا کافر ایک ارب نام نہاد مسلمان تو اقوام کا وہی بنا جاتے ہیں وہی اکثرانہ بائیمانوں نے دلیل ملا اور ملا اور فقیر کا فرق خواجہ صاحب جو فرماتے ہیں ملا نہیں کہیں کار دے دوسری جگہ فرماتے ہیں ملا ویری مونڈ دے ڈسی دے بے شک ابن الربی منصور ولی اس لیے علامہ اقبال میں یہی فرمایا علم ہے فکی و حکیم فقر ہے مسیح و کلیم علم ہے جو آئرہ اور فقر ہے دانائرہ ہمارے میرے شاہ صاحب سبحان اللہ لوگ ان کی کرامتیں بیان کرتے ہیں آخر آئے جو ہیں کیا کام کچھ بول بھی گئے ہیں خاموش چلے گئے ہیں ان کی باتیں اقوال بیان نہیں کرتے اقوال زری بیان نہیں کرتے آپ نے فرمایا مدینہ مدینہ ایک کر رہا تھا آپ نے فرمایا بریلوی تھا اس منافق کو لے آؤ مناف کو مدینے والا بھی اسلام اسلام کرتا گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار اسلام اسلام مدینہ مدینہ بھائی مانو کیوں کرتے ہو فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ شریف زیادہ پیارا ہے کہا نہیں فرمایا مناف کو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو مدینہ شریف جا رہے ہیں شاہ رسول اپنے نانے پاک کا روضہ بھی چھوڑ کر دین کی طرف طرف جا رہے ہیں فرمایا دین کے راہ پر سر دینا مدینے جانا ہے ایسے مدینے جانا مدینے جانا نہیں ہے زہری فرمایا مدینہ شریف چھوڑ رہے ہیں حقیقت میں امام حسین مدینہ شریف جا رہے ہیں آج بھی جھوٹے ملیں گے پرکھ لینا فرمایا صحابہ سے کی نہیں تو فرمایا صحابہ ہر ملک میں صحابہ کی قبریں مبارک ہیں صحابہ نے دین کے راہ پر اسلام کے راہ پر مدینہ شریف چھوڑا پھر گائے بھی نہیں ہاں پھر حدیث پاک پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی ستارہ ہے جس کے پیچھے چلو گے رہ پاؤ گے اب صحابی کیا کہہ رہا دیکھو تو صحیح صاحب حدیث پاک ہے صاحب سے صاحب نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام ہے اسلام تیرا باپ فرمایا وہ بھی اسلام ہے یا حدیث پاک تیری قوم فرمایا وہ بھی اسلام ہے تیرا وطن فرمایا بے ایمانو مدین شریف کا رہنے والا ہے وہ کہتا ہے میرا وطن بھی اسلام کی ہاں فرمایا وہ اسلام ہے تو وطن بھی ہے باپ بھی ہے قوم بھی ہے اگر اسلام نہیں ہے تو ہم بھی اپنے نہیں ہیں پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من اس لیے فکرا رہے نہیں ہمیں دین بتانے والا کوئی رہا نہیں تقریریں تو ہو رہی ہیں واز تو ہو رہا ہے تبلیغ کا دنیا میں نام و نشان اور گیا ہے کہ تقریر اور واز ہے پہلے لوگوں کے واقعات بیان کرنا اور کس سے بیان کرنا اور تبلیغ ہے برئی کا حکم کرنا اور اچھائی کا حکم کرنا اور برئی سے منع کرنا نچلی سطح سے لے کر دنیا کے بادشاہ تک نہ چھوڑنا یہ تبلیغ نہیں ہے اللہ نے فرمایا ہمالا رسولولا تبلیغ تو میرے رسولوں کا شیوا ہے اور ہوتا کیا تھا قتل ہوں مولمبیا ہو حق نبی تبلیغ کرتے تھے لوگ قتل کر دیتے تھے اس لیے تقریر تو سن سکتے ہیں لوگ تبلیغ نہیں سن سکتے الواعض ہمارا فارسی کا بزرگوں کا معقولہ ہے الوائز و المقر لا کیونکہ وائز مقرر قوم کی خوشی دیکھتا ہے اور تبلیغ والا خدا رسول کی رضا کو دیکھتا فرق کیا ہے فقیر اور علما میں فرق کیا ہے ہارون اور رشید نے اپنی بیوی کو کہا کہ تُو دن چھپے تک میری سے بہر ہو گئی ٹھیک ورنہ تجھے تلاک اب تیز رو سواری گھوڑا تھا بارہ گھنٹے لگتے تھے گھنٹے کھڑے تھے آٹھ دو سو علما اکٹھا ہوا انہوں نے کہا طلاق ہے کے ملا ان کی جوتی سے نہیں ملتے جو حدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ایک بندے نے امام بخاری جہاں سے حدیث پڑھتے ہیں ان کو عرض کیا آپ امام شافی کے پاس کیوں جاتے ہیں اتنا بڑے محدث تمہاری حدیث کر لوگ فخر کرتے ہیں اور فرمایا ہم پنساری ہیں وہ حکیم ہے نماز آپ میاں نے پڑھی بڑے ارے آل اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے فرمایا الحمد بے حدیث ہی ایک حدیث تو بہ مانو دکھا آپ نے فرمایا الحکے سنت ہی میری سنت پر ہو جاؤ تمہارا مسئلہ کیا حدیث سے باہر ہے ہر حدیث پر مل نہیں ہو سکتا بعض علماء بیٹھے ہیں وقت کے ساتھ خاص ہے من ناسخ منسوخ ہیں، بعض قوم کے ساتھ ہے بعض کسی افراد کے حق میں جی جس طرح ایک صحابی کو آپ نے فرمایا تیری دو صحابہ دو گواہیوں میں تیری ایک کی گواہی دو کے برابر ہے اس کے ساتھ ایک حدیث میں آئے کہ عورت کا خامن مر گیا آپ نے فرمایا تیرے لیے کوئی عدت نہیں ہے جب مرضی آئے تو شادی کر وہ اوسرت کے لیے ہے ایسی میں بتاؤں کوئی حدیثیں آپ کے ساتھ خاص ہیں کوئی قوم کے ساتھ خاص ہیں کوئی وقت کے ساتھ خاص ہیں تو ہر حدیث پہ کامل ہو سکتا ہے اس لیے آپ نے فرمایا الح کمبے سنت و سنت خولفائے میں نے کہا یار الحمد شریف نہ پڑھا کرو اسے جھٹکا لگا کہتا ہے کس طرح الحمد شریف ایسی صورت ہے ساری قرآن مجید اس کی تاویل اور تفصیر ہے یہ کہتے ہیں الحمد شریف قرآن سے قرآن سے نہیں ہے اور قرآن سے جدا بھی نہیں ہے بلکہ اس صورت کی ساری قرآن مجید تاویل ہے بھجوان و تفصیر ہے تو میں نے کہا یار اللہ نے فرمایا اس دن سوراۃ المستیمہ سراۃ الزینا انم مجھ سے سیدھا راستہ مانگو بس اللہ کو کیا بتانا ہے اللہ نے ہمیں بتایا کہ سراط اللہ دینان مجھ سے سیدھا راستہ منگو میرے انعام والے لوگ سیدھے راہ پر ہیں اور سیدھا راستہ ہے دین سیدھا راستہ کیا ہے دین تو فرمایا جس طرح وہ کریں اسی طرح کرو میں نے کہا یہ تو تقلید ہے اب وہ فنس کیا جواب نہ دیا میں نے کہا ایک اور سوال ہے سیدھا راستہ حدیث قرآن والا ہے بھائی شاید کہ حدیث قرآن کے باہر سیدھا راستہ ہے سیدھا راستہ حدیث قرآن والا ہے اللہ نے کیوں نہیں فرمایا مجھ سے حدیث قرآن والا نے اس پر سوال کر دیا اب وہ خاموش ہو گیا لا جواب ہو گیا میں نے کہا بتا دے تو میں تجھے مان جاؤں گا کہ تو عالم ہے کہ راستہ حدیث قرآن والا سیدھا ہے مگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھ سے حدیث قرآن والا راستہ مانگو اللہ نے فرمایا مجھ سے انام والے علی لوگوں والا راستہ مانگو یا رب العالمین انام والے کون ہیں انام اللہ علیہ من نبی و صدیقی نئے اللہ, علیہ اللہ, علیہ اللہ علیہ نبی صدیق شہید ولی سیدھے راستے پر ہے جیسا وہ کرے اسی طرح کرو میں نے کہا یہ تو تقلید ہے بتا دے پھنس گیا نہ بتا سکا میں نے کہا آپ سن اللہ نے اس لیے نہیں فرمایا اس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ میرا حدیث قرآن ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا میرے والے لوگوں نے سمجھایا جس طرح وہ کریں اسی طرح سبحان اللہ اللہ اللہ رسالت یا رسول کر دو سو والے میں اکٹھا ہوا انہوں نے کہا طلاق ہے اور دو سوالوں اس وقت کا قرون اولا, کے قرون اولا کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے زمانہ آپ کے زمانہ کے قریب ہے اسے قرون اولا کہتے ہیں عالی زمانہ جتنا جتنا دور ہوتے جائیں گے ابو حنیفر حمد اللہ علیہ کی کبھی دوسری بار نگاہ نہیں پڑی عورت پر میں پڑ گئی آپ روتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنیفہ تو میرے زمانے سے کچھ دور ہو گیا ہے اس لیے تیری دوسری دوانے نگاہ پڑ گیا رونا بزرگ پکوڑے تال لینے والے بھی بزرگ یا دو جگہ پکوڑے رکھے وہ میاں یہ دو جگہ کیوں ہیں اس نے کہا کل کے آج کے ہیں فرق کیا ہے اس نے کہا کالال دعا نے چھٹا کالال آجال دیڑا نے کہتا تو عجوبہ بندہ ہے کہ تازے دیڑا اور پرانے دعا نے اس نے کہا یہی لے لے اس نے کہا مجھے حکمت بتا اس کی آنس ہوں گئیں اس نے کہا ہوئے یہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقتص کے قریب بنے ہیں بنائے بھی میں نے ہیں جس طرح کل بنے آج وہ سے باندھ ہی نہیں سکتی تو عالم قرون اولا کے قریب تھے دو سو عالم کاتلا کے اب وہ امام شافی کے پاس چلی گئی رحمت اللہ کے پاس آپ نے فرمایا جلدی میری مسجد میں بیٹھ جا مسجد میں بیٹھ گئی دن صبح فرمایا جا دن ایک گھنٹہ کھڑا تھا تیرا نکاح بہل ہے اس نے خیراتیں خوشیاں منانی شروع کر دیں تو سب نے کہا کہ پھر یہاں رہی ہے کہتی ہے میرا نکاح بحال ہے طلاق ہوئی تو اس کے ذہن کو کچھ ہو گیا گئے زبیدہ خانم تیرا نکاح کیسے بحال آئے کہا ہم شافی رحمت کے پاس جاؤ گئے گائے آپ نے فرمایا ہارون اور رشید وہ تیری بادشاہ سے بہر ہو گئی تھی یہ اللہ کی بادشاہی ہے اور ایسی مسلم بادشاہی ہے کہ تُو ایک انچ پر قبضہ نہیں کر سکتا تحت تصرا سے لے کر آسمان تک یہ مسجد آئے تیرے تصرف میں نہیں آ سکتی بادشاہیوں تو, تو فتح کر لے گا لیکن مسجد کو تو فتح نہیں کر سکتا اس مسجد کی زمین کے اندر دنیا کی بات نہیں ہو سکتی اس زمین کے انچ کے اندر تا سرا سے لے کر آسمان تک تو قبضہ نہیں کر سکتا یہ اللہ کی بات مامون رشید نے ایک بندے کو کہا کہ میں نے کہا نا ووٹ دینے والے جہنمی بےمان ہے ظلم وہ کریں گے حصہ ان کا ہوگا ایک مہینے کے لیے میرے ملک سے نکل جا وہ گئی اس کی بیٹی عالما تھی پریشان تھی اس نے کہا کیوں پریشان ہے اگر کوئی بات نہیں تو مسجد میں بیٹھ جائے روٹی میں دیا ہوں گے ایک مہینہ وہاں نکال وہ مسجد میں بیٹھ گئے لشکری آتے تھے ایمہ سے سب سے پوچھا انہوں نے کہا وہ اللہ کی بات میں بیٹھا ہے تو نہیں باندھ سکتا مسجد میں مسجد تو مسجد مسجد میں جو آ گیا اس کو بھی تو نہیں باندھ سکتا تصرف میں نہیں لا سکتا وہ مہینہ وہاں بھائی بھی اب میرا سوال ہے کہ یہ شباد بیمان نے سیکڑوں مسجدیں گرا رہے ہیں گرا گئیں اور لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں پتہ نہیں لیتا ارے مسجد کی ایک انچ زمین کوئی کام نہیں لگا سکتا تہ تحت سرا سے لے کر آسمان تک ہے یہ ایسے سور ہیں پیپل پارٹی کافر ہے یہ ظالم اور منافق ہیں ہزاروں مسجدیں سور نے گرا دی اپنے مکان نواز کے دس مربع میں اور مسجدیں گرا رہے ہیں ارے مومن ہزار میل چکر لگائے گا مسجد کا ایک انچ نہیں گرائے گا مفت کا ووٹ دے کر اپنے آپ کو جہنمی بنا رہے یہ ظالم اور منافق ظالم کو ووٹ دینا جہنم خرید کرنا ہے کیا یہودی نے ایسا سلسلہ بنایا کہ ساری قوم کو ان کو ظلم پر اتار دیا اور ساری قوم کو جہنمی بنا دیا اب عورت کمرے پر چل رہی ہے اوپر مرد آ گیا اس نے کہا یہ اوپر والے پڑیوں پر پیر رکھو تو طلاق نیچے او۔ بھائی اسلام بے نیاز ہے کس कس کی کسی کی تائید کا محتاج نہیں اور فرمایا میں بت سکان اسلام کسی کی تائید کا مالک نہیں کہ اسلام جو سنے گا آپ نے فرمایا پانچ بندوں میں ہو جا چار پچوانہ ہونا منافق ہو کے مر جائے گا آہ. یا اسلام پر چلنے والا ہو جا آہ. یا کونو مار ساد سچے لوگوں سے ہو جا آہ. یا حق کہنے والا ہو جا آخری درجہ ہے حق سن لے جو حق سن بھی نہیں سکتا پھر وہ منافق ہے سن لے حق کو یہ نہ کہو حق حق بے نیاز ہے کوئی تائید کرے نہ کرے وہ بے نیاز ہے اس لیے آپ نے فرمایا میں بت شکن ہوں بدھ ساد نہیں حق بے نیاز ہے کسی کی تائید کا محتاج نہیں جو تائید کرے گا اپنا فائدہ ہے نہیں کرے گا تو اپنا نقصان اسلام نفع نقصان سے پاک ہے شاید کوئی کہے میں نفع پہنچا دیتا ہوں اس لیے اسلام کمزور بندوں سے اٹھتا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ اسلام خود ایسی طاقت ہے کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے مرد آ گیا اس نے کہا پر والی پوڑیوں پر مت چلنا نیچے والی ان پولی نیچوں اور پیر نہیں رکھنا اوپر والی پیڑوں پر پیر نہیں رکھنا یہاں بیٹھ جا اگر رکھا تو طلاق اب سب علماء سے پھرے سب نے کہا ہے کیونکہ اس نے دونوں طرف پابندی لگا دی ہے یا چڑھے گی یا اترے گی یا بیٹھی رہے ٹھیک ہے سارے علماء سے پھرا انہوں نے یہی فتوا دیا اب فقیر کے پاس چلے گئے اس کے ورثا امام ابو حنی فرحمت اللہ کے پاس مریض کو مار دیا حکیم علاج کر رہا ہے ایسا حضرت حال ہے آپ نے فرمایا اسے کرو اسے لکڑی کی سیڑھی پر اتار لو بات سمجھ آ رہی ہے نا مول کا طلاق جو شرط پوری نہ ہو طلاق نہیں ہوتی اس نے کہا ان پوڑیوں پر پیر رکھو طلاق نیچے والی پر تو آپ نے کہا لڑکی کی لکڑی کی سیڑھی پر اتار لو نا اس پر پیر جائے گا طلاق نہیں ہوگی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب علماء نے مریض کو مار دیا ایک حتیم نے علاج کر دیا فقیر اب کافر ہے اس نے یہاں کفر کی نشانی پہنی اوپر تین قمیص پہنے چادر اڑھی نکل گیا علماء کے پاس اتنا کوئی فراست علمو میں نہیں نا یعنی اس کا معنی کیا ہے انہوں نے کہا ڈرو مومن کی فراست سے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے نو علیہ السلام کے پاس عورت آئی یارسل خدا میرے بچے تین سو سال کے ہو کے مر جاتے ہیں ہزاروں لاکھوں سال کی بات نبی کا تصرف دیکھو آپ ہنس <سلام> پڑے زندگی میں برکت نہیں ہے یاد رہے نبی اللہ کیوں ہسے فرمایا قرب قیامت آمد تیس چالیس پچاس عمریں ہوں گی لوگ لوہے کے کوٹ بنائیں گے تو تین سو سال کی بات کر ایسی ہے یہ نبی کا تصرف ہے دیکھو سبحان سب بادشاہ آ گیا ابو ابو سب کے پاس کہ میں جس نے نبوت کا دعویٰ دیکھنا چاہتا ہوں نے مجبور کر دیا انہوں نے کہا پھر وہاں نہ جا یہاں بلاتے ہیں سارے اکٹھے ہو گئے ماں کان اللہ کو مل غیب اللہ یج بھی میں رسول ہی یہ بےمان قرآن کو نہیں مانتے اللہ نے فرمایا اللہ کی شان نہیں آه. کہ علم غیب ہر ایک کو دے مگر رسولوں کو جو چاہتا ہے دیتا ہے اور علم غیب آه. یہ نہیں ہے کہ دور کی بات سن لینا کہلا لینا دیکھ لینا یہ علم غیب نہیں معلوم ہوا رسولوں کا غیب یہ تو اللہ نے کافروں کو بھی دے دیا نجومیوں کو دے دیا شیطان کو دے دیا تو علم غیب جو ہے رسولوں کا وہ میرا رب جانتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو کون سی بات کر رہا تھا بات کو یاد رکھو کی فراز سے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے سب علماء نے یہی مانا کیا کافر نے کہا یہ مانا مجھے بھی آتا ہے مجھے ایسا مانا بتاؤ جو میرے دماغ میں جگہ کر جائے کلما پڑھ لوں گا سارے علماء پھرا انہوں نے یہی مانا بھی یہی ہے نا انہوں نے یہی مانا بتایا اب وہ جا رہا تھا کسی نے پوچھا کدھر گیا تھا کہتا ایسا کسی نے جواب نہیں دیا اس نے کہا اچھا وہ فقیر بیٹھا اس کو سوال کر اس نے کہا فقیر کا اور علم ہے اس نے کہا ہاں فقیر کا اور علم ہے جا تجھے پتہ لگے گا وہ گیا فقیر بیٹھا تھا چٹائی پر عرض کی تا کوئی فراست المومنین انظر بنور اللہ اس کا معنی کیا ہے او فقیر ایسا معنی بتانا میری دماغ میں جگہ کر جائے تمام علماء سے پوچھ کر ایا ہوں میں کلمہ پڑھ لوں گا اپ نے فرمایا بتا کافر وہ یہاں حیران ہو گیا کیسے نے مجھے کافر کہے دیا میں نے بھی آج دیکھا ہے اس نے بھی آج دیکھا ہے ہاضمہ یہی خراب ہو گیا اب اس نے کہا اتنا کوئی فراست المومنینا نور اس کا معنی کیا ہے صحیح معنی بتانا آپ نے فرمایا او کافر یہ چادر اتار دے تم نے تین کبیس پہنے ہیں یہ اتار دے یہاں ہم نے کفر کی نشانی پہنی ہے یہ اتار اس کا معنی یہ ہے وہ کلما پر گیا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فقرہ رہے نہیں ہم دین سے بہر ہو گئے تباہ برباد رواج کثرت صرف عالم حق لوگوں کو بٹھانے کے لیے نعت شریف سپیکر میں پڑھ سکتا ہے یا قرآن مجید کہ لوگ دین سن لیں باقی یہ نات سپیکر میں پڑھنا جہل کی نات پڑھنا جاہلوں کے نات پڑھنا حرام ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اسی وقت اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو مخاطب کرو اس کی آواز سے اونچی آواز مت کرو ورنہ تمہارا ایمان چلا جائے گا اس لیے آپ فرماتے تھے یہ ادب ہر جگہ ہے جب بھی آپ کو مخاطب پڑھو تم نات پڑھو اشار کی صورت میں وہ سر والا بھی پڑھ سکتا ہے اور بے سورا بھی پڑھ سکتا ہے بیمان جو سر والے سے سنتے ہیں ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے کوئی واسطہ نہیں وہ سر کے عاشق ہے چول میلے کے عاشق فرمایا ہمارا اسلام ادن عام ہے ادن خاص نہیں کہ سر والا نیکی کو کر سکتا ہے بے سورا نہیں کر سکتا اشار میں ہر بندہ پڑھ سکتا ہے حفیظ جلندری نے فرمایا ہے hey, زبان تیری شناخا رسالت اور کرتا ہے دل تلا لندن کی ہی آ, زبان ہی دیکھو جس کو اور بریلوی جماعت عالم کو ایک ہزار نہیں دے گی نات خون کو پچاس پچاس ہزار سارا زنا کرتے ہیں جنہیں وضو کرنے کی تمیز نہیں وہ نات پڑھ رہا ہے اور سپیکر میں چیخ کر آپ کو پکار رہا ہے اس لیے آپ نے فرمایا ہمارے اولیاء دین کو سرو کے دانے جتنا فائدے دینے والا تھا، کام تھا کر گئے فرمایا ہو جب کسی ولی سے ثابت نہ ہو نہ کرنا یا شغل میلہ ہوگا یا پیٹ پرستی ہوگی سبحان اللہ گمراہ لوگ یا حضرت کون فرمایا نعتیں پڑھیں گے دروج شریف چھوڑ دیں گے ان کو کہنا کہ ایک دروج شریف پڑھو اور لاکھ نعت پڑھو اس کا ثواب زیادہ ہے سبحان اللہ ہاں شری بیٹھ کر پڑھنا یہ نہیں رہا دیکھو جس کو زور سے چیخ پکار کر پڑھ رہا ہے بیرچ پر نہ پڑھنا حرام ارے ہمارے اولیاء فرماتے تھے ہمارے اولیاء دین کو سروں کے دانے جتنا فائدے دینے والا کام تھا کر گئے جو ولی سے ثابت نہ ہو نہ کرنا شغل میلا پیٹ پرستی یہ ہوگی اب ولیوں کی کتابیں دیکھو ایک صفحے پر کچھ اشار رب العالمین کی تعریف دوسرے صفحے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف باقی سارا دین ایسے ہے نا کتابیں بھری پڑی ہیں نا ہم سارا دین نعت دین سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں اور نعت بھی جہل کی علیہ رحمت کیا فرما رہے ہیں کہ وفت کنت سادیے نا تمام الگ کا یا نبی السلام فرمایا رسول اللہ سادینہ تمام تیری تعریف کیسے نعت بنا سکتا ہے بس و سلام تو سلام پڑھ سکتا ہے اللہ نے یہ اور کیا کریں گے مدینہ سونا مدینہ مینار سونا بازار سونا کیوں اسلام سونا نہیں ہو بہی مانو اللہ نے اپنے محبوب کو حسین بنایا کسی کو نہیں بنایا اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا محبوب حسین ہے اللہ نے فرمایا اس وائی حسنا میرے محبوب کی عادتیں حسین ہے آپتا اسلام ہے اس لیے کسی بریل بریلوی کا آپ فرماتے تھے ولی سے تعلق نہیں اور کسی شیعہ کا حضرت علی سے تعلق آل آل اللہ کیوں ولی تو مصطحب نہیں چھوڑتے ہم فرائد واد بات سے دور ہیں تو ہم ولی ہو گئے ولی والے ہو گئے حضرت علی نے فرمایا جو کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے کول فیل نہیں اپناتا فرمایا وہ دعوے میں جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ارے بابو سلطان ولی ہے نہیں وہ کیا فرماتے ہیں صاحب تین تو لکھا منشا رتی کم ناماسا ہو سادی علین کیا فرماتے ہیں مدینہ سونا سونا ہے حسین ہے لیکن آپ نے انتہا کر چھوڑی وہ آپ کی وجہ سے حسین ہے آپ کی عادت اور خسلت کی وجہ سے حسین ہے خود اس میں وہ پہلے یہ صرف تھا بیماریوں کا گار تھا تو شادی علیہ احمد کیا فرماتے ہیں وہ یا فرماتے ہیں بلغ اللہ پہ کمال ہی کشفت دو جا بمال ہی حسنت جمی او خسال ہی وہ محبوب ساری تیری خسلتیں بھی سونی ہیں وہی جس طرح قرآن نے کہاولی بھی اسی طرح یہ کہتے ہیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے بریلوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور رسول یا ربین نہ قومی تخو حاضل قرآن محجورہ میرا محبوب مجھے شکایت لگائے گا یار العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا پھر بحث کی خبریں دے گا ملم علماء سو بحث کی خبریں دیں گے کتنا بڑا ظلم ہے فتح میں یہ میں بیان کرتا ہوں ہر جگہ یہ بڑی کتاب ہے ہمارے فتوی کی امام بڑے امام کی ہے سارے شامیت سے فتوی لیتے ہیں اس میں ایک بات ہے کہ قرب قیامت اذانے دیں گے اونچی آوازیں ہوں گی کفر کریں گے دوسرا فرمایا جو کسی کی بہشت کی خبر دے یا اپنے آپ کو ہی سمجھے وہ مطلق جہنمی ہے یعنی اس کو جہنمی نہ سمجھنے والا بھی جہنمی ہے بہشت کی خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دس صحابہ کو جسے اشرم مبشرہ کہتے ہیں بے شاک بے شاک امام ابو عنی فرحت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ بہشتی کس کو سمجھتے ہیں فرمایا ایک نبی کو دوسرا نبی جس کو بھی شارت دے اللہ وہی اشرم مبشرہ اللہ اللہ اللہ اللہ یا یا یا یا رسول رسول رسول عالم پیر بحث کی راستہ بتا سکتا ہے بحث کی خبر نہیں دے سکتا میں آپ کو کہوں بہشتی ہوں مجھے اپنا پتا, پتا نہیں اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں جنت میں ڈال دے اور مجھے جاننا میں کون پوچھے گا ارے اشرا مبشرہ پہ حضرت امیر عمر صاحب دوسرے نمبر پر ہیں رو رو رو کر بے ہوش ہو گئے لوگ ان خواب بیمار ہو گئے وہ خدا کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بات کی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا واشرہ مبشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیا ہے ان کی بات سنا رہا ہوں صحابہ نے عرض کی امیر المومنین آپ کو تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس کی بشارت دی ہے آپ کیوں روتے ہیں فرمایا ہو اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت ہے فرمایا جو لکھوں جو سے یہی آیت پیش کی فرمایا اللہ تبارک طرح میرا نام جنت علی کتاب سے مسے کر جہنہ مالی میں لکھتے تو کون پوچھے گا فرمایا عمر کا ایک قدم بہر ہوگا ایک بہشت کے اندر پھر بھی عمر کو ڈر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں تو نہیں ڈالتا یہ صاحب کا حال ہے کابے کے سائق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صحابی کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے ملا ایمان نے کیا ظلم کیا کیے ہیں آپ تشریف فرما ہے صحابہ گئے یا رسول اللہ قربان جائیں آپ بھی موجود ہیں کافر ہمیں ریت انگاروں پر پیٹ رہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے انگاروں پر رکھا میری چربی سے انگارے بج گئے نشانات تھے صحابہ کو پیچھے آپ خاموش رہیں بد مسلک لوگ کہتے ہیں جب نبی خاموش ہو تو اس کے پاس جواب نہیں ہوتا لیکن صوفیہ کرام کہتے ہیں جب رسول خاموش ہو تو اس کی یہ نہ سمجھو جواب نہیں آئے وہی اترتی ہے اسی وقت وہی اتری صحابہ کو اللہ نے فرمایا محسب تو من تدخل گل جنا تھا اے صحابہ تم خیال کرتے ہو کہ ان تکلیف پر تمہیں بحث دے دوں گا ولم کو ما صلی اللہ دینا قرآن مجید ہے ابھی تم پہلے جیسا تکلیف آئی نہیں آیا یا رسول اللہ ہم سے بھی پہلو کو زیادہ تکلیف آتی تھی دین پر تو آپ نے فرمایا ہم تو پتہ نہیں کس طرح بحث عیاشو میں بحث مانگتے ہیں آپ نے فرمایا مسلمان کلمہ پڑھتے تھے کافر لوہے کے کنگیوں سے ان کا ماس نچو لیتے تھے ہڈیاں بچاتے تھے اس لیے دعا مانگا کرو کہ ہر بھی کافر ہوتا ہے ایک قتل کر دیتا ہے ہر بھی کافر ہوتا ہے دیر پاس سزا دیتا ہے اس میں ایمان بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن قربان ان لوگوں پر کہ کنگیوں سے لوہے کے کنگیوں سے ماس چوسا رہا ہے اور وہ لا پڑھ رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے ہم تو من تل کھول جننا تھا بزر فرماتے آئے کتھوں ویسے کتھا اے بے خبر سوچی ذرا نیکی بدی تلسی جڈاں لگسی خبر تھی سے تدا کھوٹا کھڑا پلی کہہ رہا ہے اب جس کو دیکھو بحست بحست بانٹ رہا ہے تو توروں کو بھی جانوی بنا رہا ہے تو خود بھی جانوی ہے روز پاک اور کاب شریف جھوٹوں بچوں جھوٹے لوگ بیمان لوگوں سے بچوں کاب شریف اور روز پاک کا فوٹو بیچ رہا ہے اصل ہے نقل ہے آپ نے چھین کر رکھ دیا شیخ الجامی نے حضرت کیوں چھینا فرمایا مناف کو بےمانو فرمایا ایک دن ہوگا انہیں دیکھے گا کبھی کوئی نہیں خاص چیز کو عام نہ کرو ایک جگہ رکھی ہو وہاں چل کر اس کی زیارت کرو در مت پھیرو پھر آپ نے دو الفاظ استعمال کیے فرمایا او بے مانو مناف کو کی زیارت کی جاتی ہے تبرکات بیچے نہیں جاتے سمجھ آ رہی ہے نا امام کرتبی سرکار کے پاس ہو لیا دو نالائن بےمانو نہ لوگوں کو بیمان کرو دو نالائن مبارک ثابت آئے ایک پھڑے والی اور ایک خصا مبارک وہ امام صاحب فرماتے ہیں ایک صحابی کے ہاتھ آئی وہ قبر میں لے گیا دوسرے صحابی کو نہیں دیا آپ کے پاس حلیہ پاک تھا پیر مبارک کا تھوڑا سا نقشہ کھینچنے لگے توبہ کی کہ پیر مبارک کیسا نہ دیکھو ایک صورت کی بجائے میں ادھر ادھر ہو جاؤں مارا جاؤ سورو یہ کہتے ہیں نبیوں کو آپ فرماتے تھے میرے مرشد پاک جب دجال آئے یہ پاکستان کی قوم ایسی سور ہے پہلے یہی مانے گی سورو نے ہاتھ سے فوٹو کھینچا نبی یہودی کہتے ہیں نبیوں کو شعور نہیں تھا جوتا ہم نے سکھایا نہ جوتے بنانے کا نہ کپڑے بنانے کا جنہیں کائنات کو روحانیت بھی دی مادی سب سے وہاں سے ملی ہے وہی بات ہے سورو نے ثابت کی آپ رسی باندھتے تھے بے مانو پھر کہیں اتنا کہیں اتنا کہیں اتنا پیر مبارک کبھی بڑھ جاتا تھا کبھی چھوٹا ہو جاتا تھا کیوں بےمان ہو گئی قوم سوچتی نہیں علی پور میں ایک پیر ہے وہ پچاس روپیہ زیارت کا لے رہا ہے اس نے سوٹ سلایا اور کہتا ہے فرشتہ مجھے ارے تو نبیوں کی طرف آتے فرشتہ دے گیا دیکھو دو. اس لیے علم کے بغیر دین نہیں آتا اور فقیر کی صحبت کے بغیر علم سمجھ نہیں آتا شیطان شام کو اکٹھے ہوئے شتونگڑا شتونگڑے ہاں تم نے کیا کرایا میں ہم نے قتل کرایا کسی نے کہا ہم نے ماں سے دِن کرایا بہن سے گناہ کرائے طلاقیں دلائیں بیٹے سے باپ کو قتل کرایا خاموش بیٹھا رہا نے کہا میں لڑکا دین کا علم پڑھنے جا رہا تھا اس کو میں پھیرایا وہ منہ کندھے پر اٹھا کر ناچنے لگا علمی کون سا یہ سکول والے جو ہیں منافق ہیں کافر سے بد ہوتا ہے کیونکہ کافر کا اندر باہر ایک غور سے سننا تبلیغ کروں گا تقریر نہیں ہے اور دلائل سے کروں گا یا مشاہدے پر یا شواہد پر بہر نہیں جاؤں گا مشاہدہ ہوتا ہے آنکھوں دیکھا اور شواہد ہے حدیث قرآن باہر جاؤں تو پکڑ لینا سبحان اللہ منافق کا اندر بہر ایک نہیں ہوتا کافر کا اندر بہر ایک لیبل پیشاب کا اندر پیشاب مومن کا لیبل دودھ کا اندر بھی دودھ یہ مشاہدہ ہے منافق کا اندر دودھ کا لیبر باہر دودھ کا لیبر اندر پیشا ارے دیر سو سال ہو گیا انہوں نے باہر علم علم لکھا ہے نہیں لکھا تو پڑھنے والے کو عالم کیوں نہیں کہتے کتنا بڑا دھوکھا ہے اگر یہ علم ہے تو پٹواری تھندا ڈی سی شگردوں کو کہو تم بھی عالم ہو بندے کے بیٹے بنو نہ حرام کھاؤ نہ لوٹو یا بے مانو اسے علم نہ کہو اس لئے جو حدیث پاک کا معنی بدلے اس کا نکاح نہیں رہتا بے اللہ بے اللہ بے اللہ بے نکاح ٹوٹ جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے واجب القتل ہوتا ہے اولاد حرام کی انہوں نے دو حدیثوں کے معنی بدلے ویسے تو بہت حدیث کے دشمن ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا ظاہری تمہیں مشاہدہ بتا رہا ہوں ایک تو اتر و لیمان پاکی نیسوی مان انہوں نے کرے کیا ہے صفائی نیسوی طہارت کا معنی کوئی دنیا کی طاقت صفائی نہیں کر سکتی طہارت کا معنی پاکی ہے بلے شاہ نے اس کی تشریح کی فرمایا مایاوت صفا ہر کوئی کردہ من صاف کر کوئی بلے شاجر من صاف کریں دے جنت وی سن سوئی بھائی مانو اگر صفیہ ہے تو پھر من کی ہے تن کی نہیں ہے تن تو یہودی وہ آپ نے فرمایا تن سفا ہر کوئی کر صفیہ ہے تو پھر من کی ہے تن کی نہیں ہے ایک تو اس حدیث کا معنی بدلا دوسرا علم اس اس حدیث کا معنی بدلا ان سے پوچھتا ہوں کوئی بیٹھا ہو کہ وہاں علم تو علم اور علم میں کیا فرق ہے حدیث پاک کے میں جو ہے علم علی فلام جہاں آتا ہے اس کا کیا تقاضے ہیں تم نے علم اور علم کو فرق اسے علم بنا دیا مسلمانوں جہاں اللہ فلام لگتا ہے وہاں معرفہ بنتا ہے مارفت جامع اور کامل ہوتا ہے اللہ اور علم جو ہے یہ جزوی اور نکرا ہے ارے جزوی اور نکرا یہ جزوی اور ناکس کو نکرا کہتے ہیں جزوی اور ناکس عل علم نہیں ہو سکتا جزوی پک ویسے تو دنیا میں ہزاروں ہی صاحب ہیں جزوی ہو گیا اور ناکس جب مرضی آئے بدل ڈالا اور رحمان القرآن رحمان نے قرآن کا علم دیا سارے علوم اس سے پھوٹے ہیں. کیا یہ جزوی ہے ناقص ہے یار کائنات کے لیے ایک ہے یا کہیں کچھ ہے یا کہیں کچھ ہے پھر یہ بدلا ارے ناقص بدلتا ہے کامل بدل دیتا ہے بدلتا نہیں اور ناقص اور جزوی کو الم آل نہیں کہا جاتا جامع اور کامل کو کہا جاتا ہے اس حدیث کا معنی بدلا جس طرح میں اور تمہارا ذہن صاف کروں کتاب نکرہ ہے پتہ نہیں کون سی کتاب جب الکتاب کا ہوگا قرآن مجید ہوگا اللہ النا صاحب نے فرمایا علم قرآن تفسیر و حدیث ہر کے بجودی خاند خبیث ہست خبیس مسلمان کو نہیں کہتا ساد نمت نے فرمایا علم راہ حق نہ نمایات جہالت جو علم اللہ کی راہ نے دکھاتا سب جہالت ہے اس کی تفسیر میں آگے بھی کروں گا اب میں نے قرآن مجید جو لوگ مدد کو شرک سمجھتے ہیں ان کے ساتھ کا بیمان تو کوئی ہے نہیں رے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا بلاس میں والو دوان تم ایک دوسرے کی مدد کرو پرہیزگاری اچھا تم واجب کو شرک کہتے ہو ہاں نہ ظلم نہ کرو میرے ساتھ ایک بہت بڑا دیوبند بحث کر رہا تھا میں نے کہا اللہ نے فرمایا تنسرکم تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا اس کا مانا بتاؤ کہتا ہے یہ آیا میرے دل میں بھی کتی تھی وہ اللہ فرما رہا ہے میری مدد کرو تو اللہ تو مدد سے پاکو اس کی کمزوری ہے ہی نہیں کل الحمد للہ دو اللہ شریق الفل ملک یق اللہ تک اللہ کا کون اس کو تو, تو کمزوری ہے ہی نہیں اس کا کون مددگار ہے اس کا معنی یہی لیں گے کہ اللہ نے فرمایا میرے دین کی مدد کرو غریبی مساکین یتیموں بیوہ ان کی مدد کرو مسلمانوں کو یہی میری مدد ہے تو مدد تو ایسی چیز ہے جو اللہ نے فرما دیا یہ میری مدد ہے وادام جو ہم بیا پتا تو نہیں ہے وعدہ اساخ کسے کہتے ہیں کیوں بریلوی تو ہے بخشا ہوا اس علم کی کوئی ضرورت نہیں آپ فرماتے تھے بریلوی جو ہے اس کا بریلوی شہر سے تعلق آئے احمد رضا خان سے تعلق نہیں آئے فرمایا یہ شیعہ نہ سنی اور ڈابر گسن فرمایا ہر دیکھ کا چمچہ میں دکھاؤں آپ کو وہی بستی آٹھ سال شیوں کی تھی بریلوی کی تھی اب وہی بستی شیعوں کی ہے کئی بستیاں دکھا دوں دیو بندیوں کی سب بریلوی ہر پاس ہے ملا نے اسے بخشوا دیا ہے یہ بد عمل ہے اس لیے ہر طرف بٹ رہا ہے وعدہ میسا اللہ نے انبیاء رسولوں بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اپنے حبیب کے حق میں وعدہ لیا وہ وعدہ کیا ہے کوئی حافظ بیٹھا ہو لگ تو ہی آئے رسولوں نبیوں میرے محبوب سے ایمان بھی لانا اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا رسولوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے پاک جمع. جو بچے ہم کو معصوم کہتے ہیں وہ بھی جہل ہیں ارے معصوم اسے کہتے ہیں جس سے صغیرہ گنا ہوئی نہ وہ صرف نبی ہیں ہاں بچوں کے گناہ لکھے نہیں جاتے کرتے ہیں میں نے ایک بچے کو گندگی کھاتے دیکھا آپ نے بھی بچوں کو طرح طرح کے جرم میں دیکھا ہوگا اس لیے بچوں کو بھی معصوم نہیں کہنا چاہیے عصمت کا ہر صرف ہے کے ہے بس باقی کسی کو نہیں دے سکتے ہم میں نے آیا مبارکہ پڑھی ہے دیکھو بھائی جو دین تیئیس سال میں مکمل ہوا وہ تھوڑے سے وقت میں تو پیش نہیں کیا جاتا آپ فرماتے تھے ملاد ملا دے ملا پسا دے کیا, کیا فراہم ملا ملاد کرے گا سارے دین سے چھٹی دے گا ملا کا ملاد فرمایا گھر گھر ہو جائے گا تو دل ولی کا میلاد نہیں رہے گا یا حضرت ملا کا میلاد فرمایا دین کو چھوڑ قوم کو برباد کر نفس و شیطان کو شاد کر جیب میری آباد کر پھر میلاد فرمایا یہ گھر گھر ہو جائے گا ولی کا میلاد نہیں ہوگا یا <heteran> <fur apron> <tema> حضرت ولی کا میلاد <t KE sogen> وہ دین کو چھوڑ نہیں دین کو آباد کر نفس و شیطان کو شاد نہ فرمایا نفس و شیطان سے جہاد کر جیب میری آباد نہ رسول خدا کو شاد کر پھر ملاد فرمایا یہ نہیں رہے گا فرمایا جو اسلاف سے ثابت نہ ہو وہ شغل ملا فتنہ یا اسراف ہوگا دین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ نہیں کرنا ہمارے اسلاف دین کو سروں کے دانے اتنا فائدے دینے والا کام تھا کر گئے کسی اسلاف سے جھنڈیاں ثابت ہیں مرچ ثابت ہیں جس کو دیکھو زانی فاسق واجر جو دیکھو مرچا لگا کر یہ ملاد منائی جا رہی ہے اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ نے فرمایا قد من اللہ علی رسول یہ کیا حکمت ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے تمہیں محمد دیا فرمایا میں نے رسول دیا اور رسالت جو ہے آکام سے تعبیر ہے سلام رسول اللہ لے جو تو آبید میرے رسول کی شان اس میں ہے کہ اس کا حکم مانو اب جو حکم نہیں مانتے آگے یہاں تک ذات کا ملا تو کافر بھی مناتے تھے خوشیاں جب بے ست فرمائی پھر اکیلے ہو گئے جب معاہدہ لکھا پڑھ کے دیکھو آپ نے لکھا محمد الرسول اللہ انہوں نے کہا رسول کا حرف میسو پھر ہم محمد مانتے ہیں رسول نہیں مانتے کیوں رسول مانتے تو احکام ماننے پڑتے تھے قانون ماننا پڑتا تھا انہوں نے انکار کر دیا پھر اللہ نے فرمایا وہ ماں محمد اللہ رسول وہ بے مانو میرا محمد نہیں رسول ہے محمد مانتے اور رسول کیوں نہیں مانتے اب بھی ذات کا میلاج ملا منا رہا ہے رسالت کا میلاد نہیں ہے بے شاپ بے شاپ بے شاپ جو کہتے ہیں آمد رسول مرحبا وہ منافق ہیں جو کہتے ہیں مقصود آمد رسول مرحبا وہ مومن کار چوڑا کمینہ میں کوئی مقصد لے جاتا ہوں اگر میرا مقصد نہ مانے جتنا میرا آنے کا اہتمام کرے میں نہیں ہوں گا بے مانو سردار جہان کا روحانیت وہاں سے تقسیم ہوئی عقل ہر اچھائی وہاں سے تقسیم ہوئی عقل وہاں سے ملا صرف آنے پر آئے ہیں لائے کیا ہیں یہی ووٹوں والے یہ جائیں جتنا ان کی احترام کریں اور ان کو ووٹ نہ دے وہ ووٹیر بھی نہیں کھائیں گے تو بہ مانو سردار جہان سے منافقت آمد وہ مقصد اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا محبوب جھنڈیاں لگوانے آیا ہے میرا محبوب مرچیں لگوانے آیا ہے یا اللہ کیا کرنے آیا ہے یا علیہم ہم آیات ہی وہ تم پر میری آیات قرآن پڑھنے آیا ہے وہ جو تمہیں پاک کرنے آیا ہے بے نمازی کو نمازی بنانے آیا بے رزیت کو روزے دار ضانی کو زنا سے دور فاسق کو فسق سے دور ظالم کو ظلم سے دور چور کو چوری سے دور وہ میرا محبوب تمہیں پاک کرنے آیا ہے یہ نہیں کہا فرمایا جھنڈیاں لگوانے نہ وہ دل سنوارنے آیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب جو پاک ہی نہیں ہوا بے ایمان مستفی رسالت ہی نہیں ہوا اس کا کیا ملاد ہے بے نماز کا کیا ملاد ہے بے رزیت کا کیا ملاد ہے زانی فاسق فاجر چور کا کیا ملاد ہے مذاق بنا رکھی ہے ملانے نے پیٹ کی خاطر نئے نئے طریقے رواج اور کسرت یہ دین ہمارا رواج اور کسرت کا پابند نہیں ہے یہ ایسا ہی ملاد دین پر ہے پھر ملاد منا مقصود رسالت تسلیم کر اب میں ہر جگہ باطل کو زہر کرنے کے لیے باطل والوں کو زہر کرنے کے لیے وہی ایک دلیل میں شوائے مشاہدے پر دوں گا مشاہدہ ہوتا ہے عین یقین علم کے تین درجے ہیں علم الیقین عین اور حق الیقین عین ال اور علم الیقین یقین کا بیان قرآن مجید میں آ گیا ہے اللہ کو متقاصرو حتاز اور المقابر کللاس او فطالم ہوں نا سما کلّت اللہ تعالمنا علم القین اللہ تارجیم سما اللہ ترون یقین اب علم الیقین ہے جب میری جہنم میں دیکھیں گے پھر عین الیقین حاصل ہو جائے گا پھر یہ انکار کر نہیں سکتے یہ سکول والے مشاہدہ اور تجربہ کہتے ہیں حق الیقین آپ نے پڑھا کے بجلی کو ہاتھ جس نے لگایا وہ مر گیا یہ علم الیقین ہے آپ کے سامنے کسی نے ہاتھ لگایا مر گیا آپ کو عین الیقین یقین حاصل ہو گیا اور جو مر گیا اسے حق الیقین یقین حاصل ہو گیا کہاں را کے خبر شدھ خبرش بعد نیم جو بیمان کہتے ہیں جی تصوف اور چیز ہے باطن اور چیز ہے حقیقت اور چیز ہے شریعت اور چیز ہے وہ بےمان ہے شریعت کے اندر ہے فکر بھی شریعت مبارکہ کے اندر ہے تصوف حقیقت باتن معرفت وقت نہیں میں آپ کو بتاتا کیونکہ تیئیس سال کی عمر میں سال تک جو دین مکمل ہوا تھوڑے سے وقت میں کیسے بھی آن ہو سکتا ہے اب مشاہدے پر میں بات کر رہا ہوں این الیقین پر دوسری میں شواہد حدیث قرآن ہے دوسری دلیل باطل کو زہر کرنے کے لیے لوگوں کے دماغ میں دینے کے لیے منافقوں نے جو کچھ دماغ میں دے رکھا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے تمہیں ایک دلیل میں دوں مشاہدے پر ایک شواہد پر پھر میں نے شیر وہی وہ پڑھائے آپ نے فرمایا میں بت نو نوں نہیں اے حق بے نیاز ہے کسی کی تعید کا محتاج نہیں یہ نہ کہو ہم تعید کریں گے جو کرے گا اپنا ایمان حزن بسری سرکار نے فرمایا مومن کی تین نشانے ایک تو ایک عقیدہ ہے عقیدہ ہے ماننا عمل ہے چلنا ایمان ہے جو مان لے دل سے دین کی باتوں کو آپ نے فرمایا مومن وہ ہے جو دین کی بات توجہ سے سنے حق بات کو تعید کرے تسلیم کرے دل سے بھی زبان سے بھی اور فرمایا سب سے بڑا مومن وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کرے آہ، آہ، آہ، آہ، مجھے آج پانچ چھ دن ہو گئے ہیں دو دو دفعہ تقریر کرتے بوڑھاپا کمزوری اسی کو پہنچ گئے دماغ بھی اب کمزور ہے خوش کی بہت تھک جاتا ہوں یہی باتیں کرتا ہوں میں جو اب آخری تبلیغ تو وہ بھی تبلیغ تھی یہ نچوڑ ہے تبلیغ کا تقریر نہیں ہے تقریر ملہ کرتا ہے الوائز و لا مذہب المقر و لا مذہب کیونکہ ملہ دیکھے گا لوگوں کی رضا کو مبلغ دیکھے گا خدا کی رضا ملہ بیان کرے گا پہلے لوگوں کی تعریفیں اور قصے سے ان سے کچھ نہیں ہوتا قصے سے کو تو اور تبلیغ ہے امر بل اور نہیں کر چھوٹے طبقے سے لے کر دنیا کے بادشاہ تو کر دینا یہ مشکل ہے تبلیغ ملہ کا بس نہیں ہے وما اور رسول و بلاک تبلیغ میرے رسولوں کا سیوا ہے نتیجہ خود بیان فرما دیا قتلا ہوں لمبیا بغیر حق فرمایا نبی جو تھے تبلیغ کرتے تھے قتل ہو جاتے تھے فرمندے جا دی دیا ودا پچھو نہ دیکھی کانڈ والا ہیلا کریں سر تئیں تڑی ایک اور بزرگ فرماتے ہیں ابھی میں راہ سفر میں ہوں منزل میری بہت حدور راہ حق پر سر کٹا کر پھر میں پہنچوں گا ضرور اسلام سر کا مطالبہ کرتے ہیں ہم باتوں کو سخت کہتے ہیں ایمان جو نہیں رہا ابھی میں نامکمل ہوں سن بات میری پر سرور خوشیاں مناؤں گا تب سخی جب ہوگا سر میرا قبول سر دیکھ بھی نامکمل ہوں وہ بھی آپ ہے نہ قبول کرے جب قبول کرے گا پھر میں خوشیاں مناؤں گا اب تبلیغ کی انتہا میں کر رہا ہوں جو آپ نے نہ سنی ہے نہ سنیں گے کیونکہ ملہ کے وس کا روگ ہی نہیں ہے یہ سنا ہے آپ نے فرمایا ملہ نہیں اور ملہ وہی ہے جس کو کسی فقیر کی صحبت حاصل نہ ہو علم ضروری چیز ہے فرض ہے پڑھنا علم کے بغیر دین کی سمجھ نہیں آتی اور فقیر کی صحبت کے بغیر علم سمجھ نہیں آتا وہ آپ کو مثالیں پہلے دے چکا ہوں بے شاید، بے شاید، بے شاید. چار قسم کے لوگ باق وقت موجود ہوتے ہیں ویسے اقسام تو بہت ہیں موٹی اقسام چار پہلی قسم ظالم فاسک ڈاکو چور لٹرا ٹگی فراڈی کمینہ آرام کانے والا راشی انڈا بدماش یہ پہلی قسم ہے بہت بھاری قسم ہے جو اپنے نفے کی خاطر خدا کی مخلوق کو نقصان پہنچائے اور اپنا نفع کرے یہ سب اس قسم میں آ جاتا بزرگ فرماتے ہیں جس طرح مالی جڑی بوٹیاں نکال دیتا ہے بادشاہ ان کو ختم کر دے یا سزائیں دے کر صحیح کر دے میں کہیں یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ اچھے سربراہ کی نشانی بتاؤ جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا سربراہ کون سا ہوتا ہے پھر بےمانو ووٹ کیوں دیتے ہو اچھا سربراہ بزرگ فرماتے ہیں سربراہ کو ماتو ایک لشکری کو ویک املے کو ویک املا اچھا ہے سربراہ اچھا ہے عملہ سور ہے تو سربراہ سور کا بچہ ہے عملے کو دیکھ سمجھ آئی رحمت نے فرمایا میں گرگ میرا سگ وزیر ہاں موج دربا میں فرمایا مایا سربراہ بھگیار ہو تو وزیر کتے ہوتے موج دربا عملہ بھی چوہا ہوتا ہے چوہے کی مثال دی سور کی نہیں دی کہ سور جنگلوں میں رہتا ہے چوہا گھر میں پریشان کرتا ہے سور مر جائے لوگ خوش نہیں ہوتے چوہا مر جائے لوگ خوش ہوتے ہیں اس لیے آپ نے چوہے کی مثال دی ہے کہ باقی عملہ بھی چوہا ہوگا وہ سربراہ جو بھگیار ہوگا بےمان میں نے مشاہدے سے کہا کہ اسکول والے منافق کہیں اب شواہد سے بھی کہیں بشر المنافقین کی نا بے ان مابو منافقوں کو خوشخبری دے دے میرے عذاب کی ہاں بشیر بھی ہیں نظیر بھی ہیں ڈرانے بھی آئے ہیں اور لے کی پر خوشخبری دینے بھی آئے ہیں صرف آئے ہیں بےمان اور لائے کیا ہیں وہ نہیں بیان کرتے ملا آنے کا بیان کرے گا لانے کا بیان نہیں کرے گا اسلام کی تعریف نہیں کرے گا بات کر رہا تھا پہلے نے ابھی بات کی ہے ہاں بشر المنافقین بے ان منافقوں کو دردناک عذاب کی یار العالمین کون منافق ہیں اللہ یتہ خزون القافرین اولیام اندون المومنین منافق وہ ہیں جو کافروں کو دوست سمجھتے ہیں مسلمانوں کے سوا کیا یہ سکول والے کافروں کو دوست نہیں سمجھتے؟, سمجھتے, سمجھتے تو قرآن کے ذریعے یہ منافق ہو گیا منافق کافر سے بد ہوتا ہے پہلی نشانی بتائی منافق کی کہ اندر بہر ایک نہیں ہوتا باہر علم لکھا ہے پڑھنے والے کو آج تک انہوں نے عالم نہیں کہا یہ بھی تو منافقت ہے وہ مشاہدہ تھا یہ شواہد ہے آج اب تک انہیں ان وہاں عزت ڈھونڈنے جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں عزت انہیں سے ملتی ہے یہ منافق ہے ان لہ ہے جمیا ساری عزت کا مالک تو میں ہوں ریوب خان کو کتا کھا عزت میرے رب کے ہاتھ آئے دوسرے دن پٹان تھا استفا دے دی نواز کی ماں کو کتنی کہہ رہے ہیں یہ بیٹھا ہے سور نالی صاف کر لے ماں کو تو گالی نہ دلوا سیوا ماں کے لوگ گالی نہیں دیتے وہ عزت میرے ہاتھ میں ہے میں جا رہا تھا عورت پوچھ رہی اس کیوں بند ہے ایمان سے عورت کہہ رہی ہے کہ نواز کتی کے بیٹے نے بند کی ہے اسے خود کتا کہا اتر گیا تیری ماں کو کتی کہہ رہے ہیں تو بیٹھا ہے انگریزت دیں گے ملتان میں جا رہا تھا کہہ دے پیٹرول کیوں بند ہے ایمان سے دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ نواز کی ماں نس گئی ہے ایسی اولاد تو مر جائے جو ماں کو گالی دلائے ہے پیسے کو کیا کریں گے اکان دے پھل خلاب نظر دین دریا دے پانی شراب نظر دین اور جڈوں دا پیسہ عام ہوگے دلے بندے بھی نواب نظر دیں اکرم حکم اند کا حکم تم عزت والا وہی ہے جس کے جس جو پرہیزگار اور مد ہے وہ ہے عزت والا یہ پیسے میں عزت نہیں ہے اس لیے مالی امتیاز میں حرام لال کی پہچان نہیں رہتی شخصیت پرستی میں حق نہیں رہتا جماعت پسندی میں انصاف نہیں رہتا اور ذاتی مفاد پرستی بندے کو ڈاکو اور بدماش بنا دیتی ہے یہ پہلی قسم ذاتی مفاد پرستی میں ہے جس کا مارنے کا حکم ہے یا حاکم صحیح کر دے یا ان کو قتل کر دے جو اپنے نفع کی خاطر دوسرے کو نقصان پہنچائے یہ بہت بھڑی قسم ہے غور سے سننا کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا آپ کے لیے تو نئی بات ہے ہے پرانی دوسری قسم ہے کلی ایمان والے جو کسی کو نفع نہیں پہنچاتے تو نقصان بھی کسی کو نہیں دیتے سمجھ گئے جی یہ اچھی قسم ہے اس کو کچھ نہ کہو تیسری قسم ہے کامل مومن اہل بسر جو اپنا بھی نفع کرتے ہیں خدا کی مخلوق کو نقصان کی بجائے جتنا ہو سکتا ہے نفع پہنچاتے ہیں چوتھی قسم ہے مقرب لوگ اہل بصیرت خود نقصان کرتے ہیں دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں آپ تکلیف اٹھاتے ہیں دوسروں کو راحت دیتے ہیں یہ اعلیٰ قسم ہے آخری بڑی مقرب لوگ لاکھوں میں کوئی جس طرح میں مثال بھی دیتا ہوں کہ عام تقریب میں دے رہا ہوں ہر جگہ شاید میں دو باتیں یہ ضرور کرتا ہوں کیونکہ جو بیماری ہو وہی دوائی کی جاتی ہے کتنا بار نماز کا حکم ہے ایک بار اللہ تعالی فرما دیتا بعض حکمت کی بات بزرگ فرماتے ہیں بار بار کرو اور عام کرو کہ بات دل پر اترتی ہے تو حکمت بنتی ہے ورنہ نہیں بنتی حضرت امیر عمر جا رہے تھے تلوار لے کر حضرت عبد الرحمان نے پوچھا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے شہر کے بہر مسافر آئے ہوئے ہیں ان کا مال ہے دن کا سفر کرتے ہیں رات کو جاگتے ہیں فرمایا آج میں جا رہا ہوں ان کو کہوں گا تم سو میں تمہارے مال کا پہارا دیتا ہوں خود تکلیف اٹھا کر دوسرے کو بادشاہ جا رہا ہے جس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ مجاہد پانی مانگا ماش کی پانی لے گیا گلاس پانی کا دینے لگا دوسرے مجھے آواز سنی پانی اس نے کہا اس کو دے اس کو دیا تیسرے کی آواز آئی اس نے کہا اس کو دے وہ گیا وہ شہید ہو گیا تھا भी وہ بھی شہید ہو گیا وہ بھی شہید ہو گیا है? جان دے رہا ہے اپنے بھائی کی آواز سن کر پانی نہیں پی رہا یہ اعلیٰ قسم ہے چوتھی قسم مکرب لوگ اب میں شیت تو پڑھ چکا ہوں کہ میں بت شکانوں آپ نے فرمائے بت ساد نہیں اسلام بے نیاز ہے, کسی کی تائید کا محتاج نہیں اب میں پوچھوں گا تید جو کرے گا اپنی ہے ایمان سے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہو کہ سکول سے پہلی قسم پیدا ہو رہی ہے یا کلیل ایمان والی بھی وہ بولو پہلی تو صحیح ہے بولو گے نہیں تو یہ بات مسلمائے بزرگوں کی ہے عام بات نہیں ہے تو مانو نہ مانو یہ حق ہے اور یا یعنی نل یقین آنکھوں کے سامنے ہے راشیس میں آ جاتا ہے فراڈی ٹگی بلکہ بزرگ فرماتے ہیں رشوت انگل الجرائم ہے تمام جرموں کی ماں ہے ڈاکا چوری فساد یہ نام مختلف ہیں راشی نہ افراد ایک ہیں بلکہ فرماتے ہیں راشی کو سب سے بڑا ڈاکو کہو بڑا ڈاکو بدماش لوٹے کہو کیونکہ ڈاکو بدماش امیر کو لوٹتا ہے کبھی لوٹتا ہے چھپ کے لوٹتا ہے راشی ہر وقت لوٹتا ہے امیر کو لوٹتا ہے غریب کو بھی لوٹتا ہے اور ظاہر لوٹتا ہے مانو نہ مانو علماء کے نزدیک حق کے نزدیک راشی بڑا ڈاکو اور بڑا بدماش ہے اور ان سب میں سے پہلا قسم راشی ہے جو سکول سے پیدا ہو رہی ہے کسی کا ماننے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ماسٹر صاحب بیٹھا اس پر سوال کرو کہ تم عدلیہ بھی تم بنا رہے ہو انتظامیہ بھی تم بنا رہے ہو ارے رہ پانچ باتیں عدلیہ انتظامیہ میں ہیں وہ کون سی ہیں بے مانو ورنہ قوم کو برباد بات کرو جب تم میں کچھ ہی نہیں ہے تمہارے شگردوں کو کیا دو گے پانچ باتیں عدلیہ اور انتظامیہ میں ضروری ہیں اگر نہیں ہیں وہ ڈاکو بدماش چور لٹے رہے ہو سکتے ہیں عدلیہ انتظامیہ نہیں ہو سکتے انتظامیہ سے قوم کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے اور عدلیہ سے قوم کو انصاف کی ضرورت ہوتی ہے جب رشوت عام ہو جائے نہ تحفظ ملتا ہے انتظامیہ سے نہ عدلیہ سے انصاف ملتا ہے قوم ڈاکہ شار فساد کا شکار ہو کے تباہ ہو جاتی ہے اس لیے بزرگ فرماتے ہیں سب سے بڑا ڈاکو سب سے بڑا بدماش سب سے بڑا لٹیرا یہ راشی حکمران اور مجھے کہنے دو کہ جو پڑھا رہے ہیں وہ ڈاکو کے استاد ہیں جو پڑھ رہے ہیں یہ ڈاکو کے چیلڑے ہیں اور سکول جو ہیں وہ ڈاکو خانے ہیں بے کوئی انکار جو کرے وہ اپنا ایمان دے گا اس سے کوئی انکار نہیں اس لیے ارباں ڈالر دے رہا ہے یہ پانچ باتیں ضروری ہیں نہیں ہے تو وہ ڈاکو سے بدتر ہے امام صاحب سے پوچھ عرض کیا از آ رہا ہے آپ نے فرمایا دلیا صحیح کام کر رہا ہے عرض کی ہاں فرمایا زب نہیں آتا جاؤ سو جاؤ رشوت ام الجرائم ہے تمام جرموں کی ماں ہے اور قبض امول امراض ہے تمام مرضو کی ماں پہلا آنے کا حق برابر ہو میں تھکا بیٹھا ہوں سمجھنا خود جس طرح غریب ہے امیر بھی اسی طرح ہے دوسرا بیٹھنے کا حق برابر ہو نشاست کا جہاں امیر بیٹھے غریب بھی وہاں بیٹھے یہ انتظامیہ عدلیہ میں بہت ضروری ہے ورنہ ڈاکو اور بدماش ہیں لٹے رہے ہیں جب استاد کو پتا نہیں ہے تو شکدو کو کہاں پتا یہ باتیں دین علم مصطفیٰ میں ہیں علم میں نہیں ہے یہ علم میں میں ہے علم نہیں ہے حضرت بہلول کے والد قاضی تھے کافر آئے مسلمان آئے آپ نے آنکھ ماری میں تھک گیا مسلمان کو تو بیٹھ جا وہ بیٹھ گیا پھر آپ کو خوف آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر بھی آیا تھا اور آپ نے دونوں کو کھڑا کیا تو عدلیہ میں دونوں یا بیٹھے یا کھڑے ایک جگہ پر حرض کیا اور بلا نمین مجھے اس جہان میں سزا دے دے حضرت بہلول کو کہا کہ اگر مرتے وقت میری آنکھ چلی جائے نا تو تو کرسی پر مت بیٹھنا یہ بہت بھاری جگہ ہے انسور سیو نے تھا یاشی بنا رکھی ہے جائیں گے تو پتہ لگے گا جہان نم کبر لوگوں کو جیل میں کر رہے ہیں اور بڑی جیل سے ڈرتے نہیں وہ بے مانو اپنی جیل سے مت ڈراؤ کبر والی جیل سے ڈراؤ حاکم وہ ہے جو خدا رسول کو حاکم مانتا ہے جو خدا رسول کو حاکم نہیں مانتا وہ سور کا بچہ ہے اور اس کو حاکم ماننے والا بھی سور کا بچہ ہے بیٹھنے کا آپ جب فوت ہوئے آنکھ چلی گئی بادشاہ نے بھیجا بھی حضرت بیلول کو لے آؤ کیونکہ بادشاہ قاضی نیک رکھتے تھے تو آپ نے تیل ڈال کر راک ڈال کر پاگل بن گئے ساری عمرہ پگلب میں گزاری کرسی پر نہیں گئے بیٹھنے کا حق برابر تیسرا بولنے کا حق برابر جس طرح غریب بولے امیر بولے سورو غریب بھی اسی طرح بولے چوتھا توجہ کا حق برابر امیر بولے تو شرابا توجہ ہو جائے غریب بولے تو آ نکل جا, جا پانچواں انصاف کا حق برابر پوچھو ملاوں سے پروفیسروں سے آہا. کہ عدلیہ وال انتظامیہ میں اسلام نے پانچ باتیں ضروری رکھی ہیں وہ کون سی ہیں پوچھو تو ہماری بھی اپنی نہیں ہے ہم نے بھی کسی فقیر کی صحبت سے حاصل کیا ہم یہ فخر نہ کریں کہ ہماری اپنی ہے نہیں اب شوائد سے دلیل دیتا ہوں باطل کی اور یہ ایمان ہے اسلام ہے تمہیں پتا لگے گا کہ یہ ایمان ملاد کرنے والے کس کا میلاد کریں کرنا چاہیے ان کو یہ بات سن کر تمہیں پتا لگے گا ہے زبان تری سنا خاں رسالت سالت کرتا ہے دل تیرا لندن کی نات خون سے پوچھو زبان دی ہوئی ہے ایمان دل تو لندن کو دیا ہوا ہے ملا بھی ایسے ہے ارے رسول اور نبی میں فرق ہے رسول تین سو تیرہ نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اگر فرق ہے تھا اب کوئی بتائے اٹھ کر بتا دے رسول اور نبی میں کیا فرق ہے اور یہ ایمان ہے ہمارا ارے رسول ماننا اینیمان ہے نہیں جب ہم پتہ نہیں رسول کا کیا تقاضا ہوتا تو مانا کیا گفتم لا الا اللہ بلرزم اللہ اقبال فرماتا ہے کلمہ پار کے لرستا ہوں کہ توحید کا بھی اقرار کر رہا ہوں رسالت کا اور اس کے لوازمات کیا ہے پانی جو اب سنیں گے کہ رسول کیا شاید ہوتا ہے پھر بئی مانوں کو پتا لگے گا کہ ہم میلاد کے قابل ہیں یا نہیں ہیں تحکیب آستان آلیا گورڈا شری مہرباد شریف لوگوں نے بھی تین سو اور رسول 313 سو ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے رسول صاحب شریعت ہوتا ہے یہ کیوں نہیں کرتا یہ کیوں نہیں کرتا نیا قانون لاتا ہے قانون میرا رب بناتا ہے اشات رسول کی مارفت کرتا ہے نبی کو بھی نئے قانون لانے کی اجازت نہیں نبی اس رسول کی قانون کی پرچار کرتا رہتا ہے تین سو تیرہ رسول چار بڑی کتابوں سے آخر عام نازل یہ غور سے سننا کہ قانون میرا رب بناتا ہے وہ میں نے آیت پڑھی ہے عمار صلی اللہ میں رسول اللہ لے جو تو او میرا رسول آیا اس لیے اس کا مقصد یہی ہے میرے رسول کی شان اس میں ہے اس کا حکم مانو یہ نہیں فرمائے مرچاں لگاؤ یہ بےمان ملا نے نئے نئے طریقے آسان کر نکالے ہیں کوئی دین سے مرچے کا جھنڈیوں کا کوئی تعلق نہیں آپ بکرے ذبح کرتے تھے لوگوں کو غریب مساکین کو کھلاتے تھے پھر بیٹھ کر گٹکیں ہوتی تھیں سارا دن درو شریف پڑھاتے تھے پیر میارلی شاہ صاحب یہ آپ فرماتے تھے ایک درو شریف پڑھو اور لاکھ نات پڑھو اس کا ثواب زیادہ ہے آپ نے سوال کرنا ہے بعد میں کرنا <تصفح> باپا باپا اچھا اچھا جاتے ہیں تو آپ جا سکتے ہو یا کرسی دے دو کرسی دے, <تصفح> دے دو ان کو دل دل رسول چار رسول بڑی کتابوں سے احکام نا حاصل ہوئے باقی چھوٹے, چھوٹے صحیح چھوٹے کتابوں سے یعنی رسول صحب کتاب صحب شریعت صحب احکام صاحب قانون ہوتا ہے بات سمجھ آ گئی ایک رسول دوسرے رسول کا ناسک ہوتا ہے یہ نہیں کہ وہ رسول نہیں رہتا کیونکہ نبی رہتا ہے رسالت احکام سے احکام بدل جاتے ہیں ایک رسول آتا ہے دوسرے پہلے رسول کی شریعت بدل جاتی ہے جب بھی اللہ تعالی قانون کا تبادلہ اور شریعت کا حکم احکام کا تبادلہ فرمایا رسول بھیجا اور چھوٹی کتاب دی چار بڑی کتابیں کو احکام نازل ہوئے زبور آئی پہلے صحیح سے منسوخ آئی زبور منسوخ حضرت علیہ السلام کی رسالت منسوخ حضرت موس علیہ السلام کی رسالت ان کے احکام اور شریعت چل گئی طوریت انجیل آئی زبور منسوخ یہ طوریت منسوخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناص حضرت موسی علیہ السلام کے آپ کے احکام شریعت کے چلنے لگے آپ کی رسالت چلنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے سب کی رسالت منسوخ سب کے احکام منسوخ اور رسول احکام سے اور قانون سے تعبیر آئے اللہ نے فرمایا میرے رسول کے بغیر کسی کا قانون چل ہی نہیں سکتا <سلام> نبی نہیں چلا سکتا نبی نیا قانون نہیں لا سکتا رسول کے بعد نبی ہوتا ہے اس لیے ہر رسول نبی ہوتا ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا آپ سب کے ناسک ہیں فرقان مجید سب کتابوں کی ناسک آپ کے احکام اور کیسے رسول ہیں سید المرسلی <سلام> <سلام> <سلام> کہتا ہے امام المتقین بھائی مان جھوٹا سید المرسلین مانتا ہے تو کس کو سید المرسلین مانتا ہے میں بتاتا ہوں نا تو میں دکھاتا ہوں علامہ اقبال فرماتے ہیں مجھے شوق کے دکھاؤں میں اکثر تیرا تجھے خوف کے کوئی آئینہ بدست نہ ہو اب میں دکھاؤں گا کہ سید المرسلین کس کو مانتے ہیں اور یہ منافقت ہم کیوں کر رہے ہیں کہ جس جو دین عملی طور فرض ہے وہ قولی طور بیان نہیں ہو سکتا اور جو چیز قولی طور حرام ہے وہ عملی طور رائج ہے ارے اللہ نے آپ کو آخری بھیجا بہت حکمتیں ہیں بے شمار ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب کا کوئی رسول ناسک ہو, ہو میرے محبوب کے سوا کسی کا قانون چلے رسول کا کسی کا حکم چلے میرا محبوب سب کا ناسخ ہو میرے محبوب کا ناسخ کوئی نہ آل ہو آل آل میرے آل محبوب آل اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور رسول کا بعد میں قانون چلے یہ اللہ کی غیرت نے گوارہ نہیں کی اب میں پوچھتا ہوں سکول والے بئیمانوں سے وہ بئیمانو جس کا کوئی رسول ناسخ نہ نہیں اس کو برٹش کو ناسک بنا رہا ہے جو ماں چود ہے برٹش کا قانون چل رہا ہے نہیں چل رہا تو برٹش ناسک ہو گیا آپ کا جو ماں پہ چڑھے کتے کھائے سور کھائے کتے سور کھاؤ ماں پر بھی چڑھو تمہارا رسول تو رسولوں کا رسول بھی تم نے برٹش کو بنایا ہے برٹش کا قانون چلا رہے ہیں یا نہیں یہ چل رہا ہے کہو یا نہ کہو چل تو رہا ہے اور بنایا بھی برٹش نے ہے قانون میرا رب بناتا ہے تو اس قوم کا خدا بھی بریٹش ہو گیا رسول سید المرسلین بھی بریٹش ہو گیا تو بہی مانو میلاد کس کی مناتے ہو منافقت کرتے ہو برٹش کی ملاد بناؤ سورو کیا ظلم ہو رہا ہے پھر ماں سے نکاح کرو قانون چلا رہے ہو تو پوری اس کی اتباع کرو یہودی کی ماں بہن کیا تمیز تمہیں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے یا ایک نمبر یہودی بن جاؤ یا ایک نمبر مسلمان تھندار نے پکڑا تین قیدیوں کو تین ملزموں کو ایک کو بلایا کہا وے میرے متعلق کیا جانتے ہو اس نے کہا جی آپ بڑے شریف ہیں اس نے کہا اسے دس لیٹر لگاؤ دس لیٹر لگا دیے دوسرے کو پھڑا وہ میرے متعلق آپ اس نے کہا یار شریف پر تو جوتے لگائے اس نے کہا آپ بہت کمینے ہیں اگر اس کو ست لگاؤ دس اب تیسرا پھنس گیا ہاں جی میرے متعلق اس نے کہا آپ شریف ہیں نہیں نہیں شریف نہیں ہے کمینے بھی نہیں ہیں کہ آپ اور بھیڑ چود ہیں نہ مرادوں نہ مسلمان نہ کافر نہ یہودی برٹش کا قانون اور قانون بھی برٹش بنائے اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کافروں کے ہم ہیں کافر کافر خدا ہمارا ہم تو کافروں کے کافر ہیں کہ کافر کو خدا بنا رکھا ہے یہ تو سمجھ گیا کہ قانون میرا رب بناتا ہے اور کوئی نہیں بناتا تو برٹش رب بھی ہو گیا اور سید المرسلین بھی برٹش ہو گیا نہیں سمجھ آئی بات مانو نہ مانو یہ شواہد آئے قرآن ہے جو مانے گا مسلمان ہوگا جو مانے نہیں مانے گا حق کو کوئی پرواہ نہیں کوئی مانے یا نہ مانے میں قرآن بیان کر رہا ہوں ایک میں نے مشاہدہ بیان کیا ایک میں نے شواہد بیان کیا دونوں اب میں آخری آخر آخر آخر آخر آخر بات کرتا ہوں یہ سکول والے کہتے ہیں نا تم انگریزوں کی چیز استعمال کرتے ہو پھر انگریزوں کو دشمن ہو اس کا جواب سن لو گے مجھ پر ایک ماسٹر آیا اس نے کہا تم انگریزوں کی چیز استعمال کرتے ہو پھر انگریزوں کے مخالف ہو میں نے کہا بھائی ہم استعمال کرتے ہیں تم استعمال ہو رہے ہو ابھی ہم پیسوں سے کرتے ہیں یہ شواہد ہے ہم مفت کریں گے اللہ نے فرمایا ان کو قتل کرو یہ میری کوئی چیز نہیں کھا سکتے میرے دشمن ہیں ان کی عورتوں کو تم لونڈیاں بناؤ نکاح کے رکھو پیسہ ان کا لے کر غریب مساکین میں یا اپنے جو لڑنے والے ہیں مجاہدوں میں تقسیم مال غنیمت یہ تمہارے غلام بن کر کھائے رہیں عورتیاں عورتیں ان سے چھین کر استعمال کرو لونڈیاں بغیر نکاح کے یہ اسلام سمجھتے ہو قرآن مجید میں تو میں نے کہا ہم تو مفت کریں گے ابھی پیسے سے کر رہے ہیں اب ایک جواب سنو زمنا مجھ پہ ایک ماسٹر ہے کہتا ہے جی جس سائیکل موٹر چار کر آئے اس نے کس نے بنایا میں نے کہا یار میرا جواب سوال ہے کہتا ہے کیا میں نے کہا جس نے سائیکل موٹر کو بنایا اس کو کس نے بنایا بافر عاشق کے مصنوع کافر بوت عاشق کے سنو بافر جو مصنوع پر نگاہ رکھی وہ کافر ہو گیا جس نے مصنوع کو نگاہ رکھی مولنا سانے پر نگاہ رکھی وہ بافر ہو گیا تخلیق کمال ہے یا اثرات موسر حقیقی وہ ہے خالق کوئی کا پیدا کر سکتا ہے ارے پانی میں بجلی وہ نکال دے کون گائے گا اثرات اس میں موثر حقیقی میرا رب اور خالے کے حقیقی بھی میرا رب اصل تخلیق ہے کمال جو کیا ہے تخلیق تو آپ اس کا ذمہ جواب سن لو جو کہتے ہیں انگریزوں کی چیز استعمال کرتے ہو پھر ان کو تم دشمن سمجھتے ہو دشمنوں کی چیز استعمال تو ہم تو سب کچھ اللہ کا سمجھتے ہیں لیکن ان کو جواب دینا پڑتا ہے یہ زمن جواب ہے ایک سوال کر سکتے ہیں ہم پر کہ یہ مادی کمالات تمہارے روحانی لوگوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں نہیں ظاہر کرائے جبکہ روحانیت آلہ ہے روحانیت کیا ہے روحانیت مردہ زندہ کرتی ہے مادیت کر سکتی ہے جتنی طاقت ہو بلکہ کا طاقت روحانیت لائی مادیت لائی روحانیت تو آلہ ہے تو یہ سارے کمالات اللہ تبارک تعالیٰ روحانی لوگ ان سے ظاہر کرا دیتا ہمیں تانا تو کوئی نہ دیتا بات سمجھ آئی اس کا جواب سو جتنا مادی جادات ہیں جتنے بھی ہیں ان میں نقصان بھی ہے نفع بھی ہے نیک اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے اس موبائلوں میں برائی نہیں ہے اچھائی فائدہ بھی ہے نقصان نہیں ہے ارے ڈاکو بلا لیتے ہیں ایک دوسرے کو نقصان بھی ہے بجلی ہے اس میں نفع نقصان نہیں ہے نفع بھی نقصان بھی ہے بسیں مگر کوئی چیز جو ہے بادی جازات یہ نفع نقصان سے گناہ برئی سے بری نہیں ہو سکتی تو قانون اسلام کا ہے کہ جو کوئی جات کرے جتنا لوگ اس کو استعمال کریں گے بری یاد کرے تو اس کا حصہ ہوگا اگر اچھی جات کی تو جو لوگ استعمال کریں گے اس کا حصہ ہوگا یہ صدقہ جاریہ کہتے ہیں یہ برائی میں بھی ہوتا ہے اچھائی میں بھی ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ گوارا ہی نہیں کہ روحانیت ایجاد کرے پھر وہ برائی پر استعمال یا نقصان ہو تو روحانیت دھبے میں آتی ہے نہیں آتی یہاں تک بات سمجھ آ گئی اب آگے سنو ہم نے بھی استعمال کرنا ہے تو میرے رب العالمین نے باعشرہ کا قانون بنا دیا باعشرہ کسی خرید و فروخت یہ قانون ہے نہیں ارے خرید فروخت کے دو تقاضے ہیں یہ ملکیت کو بھی ختم کر دیتا ہے احسان کو بھی ختم کر دیتا ہے خرید و فروخت ورنہ ہر چیز ہم پر حرام ہو جاتی زمین خریدتے ہیں پہلے ہمارے ختم مکان خریدتے ہیں چیزیں سبزیاں یہ ملکیت کو ختم کر دیتی ہے ورنہ تو پھر حرام ہو جاتی یہ اللہ نے قانون خرید و فروخت کا بنا دیا اب آپ نے ساٹھ ہزار کا سائیکل موٹر لیا کاغذات لے لیے پیسے دے دیے وہ پہلے مالک کی ملکیت رہے گی نہیں. اس طرح تو ہر چیز حرام ہو جاتی ہے یا اس کا احسان ہوگا نہیں. نہیں ہوگا یہ احسان اور ملکیت کو ختم کر دیتے ہیں یہاں تک سمجھو مت اور وضاحت سے بھی سمجھا سکتا ہوں لیکن میں چکا بیٹھا صرف اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان بھی بے شرح سے ختم نہیں ہوتا اور ملکیت بھی سبحان اللہ. ارے ہم ہر چیز کے مجازی مالک ہیں وہ ہر چیز کا مالک حقیقی میرا رب ہے یہ زمین ہے مکان ہے کوئی چیز ہے ہم مجازی مالک ہیں حقیقی مالک ہمارا رب ہے ہر چیز کا اللہ ملک سماواتے والا ہر چیز میں ہے احسان اور ملکیت کو ختم کر اللہ تبارک تعالی کا شکریہ کس کا ادا کریں گے سائیکل موٹر لے کر یا لینے والے دینے والے کا اللہ کا مکان کا بنائے زمین خریدے تو اس کا احسان ختم نہیں ہوتا بے شرح سے ملکیت بھی ختم نہیں ہوتی سمجھ گئے یہاں تک سمجھ گئے تو جو لوگ بیش خرید و فروخت کے بعد پہلے مالک کو مالک سمجھتے ہیں وہ بےمان اسے خدا سمجھتے ہیں لہذا کافر ہو گئے سمجھ آئی بات یہ ضمن جواب ہے وہ تمہیں میں نے شواہد سے جواب دیا اب ایک اور پگل اپ اور بے وقوفی سکول والوں کو سناؤں جو قوم پوری کو پاگل کر دیا اور تو بہت ہے یہ بھی سن لو کہ نام عام ہوتا ہے لکب خاص ہوتا ہے نام کیا ہوتا ہے لکب خاص خاص یعنی نام دوسرا رکھ سکتا ہے لقب ایک کا دوسرا ہمارے اپنے لقب ہیں حضرت صاحب میاں صاحب خان صاحب مولانا سردار صاحب صوفی صاحب رانا صاحب چودھری صاحب مل... یہ القاب ہے نا سب کو حضرت صاحب کہو گے رانا صاحب ملک صاحب یہ تو انتہائی اتنا بے وقوفیہ ہے کہ سمندر میں ملاؤ وہ بھی پاگل ہو جائے پتہ نہیں یہ آپ ایسے پاگل ہیں تو قوم کو کیا دیں گے ارے جب عموم میں اشتراک نہیں ہے بےمان و خصوص میں کہاں ہے لکب تو خاص ہے ایک نبی کا دوسرے نبی کو نہیں لگ سکتا اور دوسرے یہ بھی ہمارے لقب ہیں چاچا بھی پوتر بیٹا یہ بھی تو لقب ہیں ہاں تو یہ سار سار سار کنجر سار مجوسی سار یوزی سر نیکال سار جو ماں پہ موس لائی سار سارا سار دن میں تو سر جاتا ہوں یار بلا لمین یعنی سکول والوں کو سکول والوں نے قوم کو کیوں بےمان بنا دیا کہ بے وہ خوب بےمان ہوتا ہے یہ سارے سار کہاں ہو گئے ارے ساری دنیا محمد سوئن رکھے گی تو جب بئیمانو نام ایک نہیں ہو سکتا لکب کیسے ایک ہو سکتا ہے یار میری تو سمجھ میرا دماغ پاگل ہو جاتا ہے کہ یار العالمین یہ کیسے پاگل ہیں جو دنیا کو سبق دے رہے ہیں خود ایسے پاگل ہیں سر کا جناب علی کریں گے پھر بھی کافر ہو جائیں گے کیونکہ اللہ نے کافر کو فرمایا کالا نامے بالو مدل کتے سوار سے بد تو جناب علی کہ مانا جناب علی کیسے کیا ہو بہ مانو بے وقوف و قوم کو پاگل بنا دیا تم نے سار کا مانا جناب علی بے کالے سر وہ محمد سن نے رکھے گا ہم رام چندر نے رکھیں گے اس کا ہمارا نام ایک نہیں تو لکب کیسے ایک ہو گیا یار ایمان سے میں سوچتا ہوں بھی قوم کدھر چلی گئی وہ قومیں دنیا نے برباد ہوتی ہیں ضلیل و خوات تہذیب غیر کی ہوتی ہیں پرستار کیونکہ اسلامی تہذیب میں عقل بھی ہے شعور بھی ہے عزت بھی ہے باقی کسی طرح اور دنیا کی بدترین تہذیب یہودی اور دنیا کی بہترین ہمارا اسلام امتیاز کرتا ہے نام میں کام میں اوال میں عقیدت باقی کسی مذہب میں امتیاز نہیں ہے نالی کا پانی ہے دب میں مسکور ڈالو پیشاب کرو دن اسی طرح کنجر کو سر کہو مجوسی ہے تو نالی کا پانی تحفظ جس کو کہہ دو یہ سارا دن سارو سارو سارو سارا پتا نہیں کیسے ہم جو کہ سارو سے کہو اور پرامر آپ کی اور ہماری نانی دادیاں مسطورات لکھی جاتی تھی کیا لکھی جاتی تھی مسطورات مستورات, مستورات. مستورات. زمانہ گزریا تو بوڑھے بیٹھے ہیں خواتین و حضرات بس اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا خواتین کسی سے پوچھو بوڑھوں سے جنت سے تو تعلق تھا yeah. اب ان سوروں نے لیڈیز نکالا اور لیڈی جینا سے تعلق بنا دیا مجھ سے بتایا سر کمانا آپ کیا کرتے ہیں میں نے کہا سر کمانا کرتا ہوں دلّ ایمان جناب علم نہیں کرتے ہم سر کمانا نکالے سر تھا ڈلہ تھا نہیں تھا تو مسلمان جو اس کے پیچھے لگ گئے وہ بھی دلہ ارے فیل کو جو نقل کرو گے ایک لڑکا فیل ہے اس کو جو نقل کرو گے تم بھی فیل ہو گے تو کافر فیل آئے ہم ان کی نقل کریں گے ہم بھی ویسے جب دلے کی نقل کریں گے تو دلے بنیں گے مجھے لیڈی لیڈی کا مانا جس کا سو خاصہ ہو لیڈی ڈینا سے تعلق بنا دیا ترقی جو کی قوم نے سور جس کو دیکھو لیڈیز لانت لیڈیز پر اور تجھ پر بھی نام مسلمان کی عورت مستور تھی پھر خاتون تھی لیڈی مت یہ بات سمجھ آئی نا تہذیب کچلنے کے لیے بری طرح بری باتیں تو بہت ہیں یار میں تھک واخر سوال ایسا کرنا کہ ساری رات شاہ فیصل کا قصہ بیان ہوتا رہا صبح اس نے پوچھا کہ عورت تھی یا مرد ہاں ہاں بھی اس کا جواب سن لو بھائی اللہ نے ہاں سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستارہ ہیں جس کے پیچھے چلو گے پھر اولیاء سلحہ انعام والے لوگ یہ تو ان سے ثابت نہیں ہے یہ ضمن جواب ہے حقیقی جواب بھی سن لو صحابہ نے دین وجود پر قائم کیا ایسے ریت اگاروں پر پیتے گئے اس جگہ کو حجاز مقدس بنایا اب یہ بتاؤ حجاز مقدس کب نام رکھا گیا جب کافر بھی ایک نہ رہا اور کافروں کا داخلہ بھی ممنوع ہو گیا حرام ہو گیا پھر صحابہ تلوار لے کر باہر گئے یا ملکوں میں گئے اب کوئی کوئٹہ سے آ رہا ہے کوئی کراچی سے میں پوچھتا ہوں کہ وہاں دین پھیلا رہا ہے نہیں تو یہاں کیا کرنے آتے ہو سمجھ آئے بات بھائی جی ہم یہاں سے لاہور چال پڑے دین پھیلانے یہاں پھیلا لیا ہے جہاں رہ رہے ہیں وہاں ہمارے اثرات نہیں نہ ہم خود میں ہیں دین میں تو ہم یہ شول میلہ ہیں اسلاب سے کوئی تاروک نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ اسلاب سے دعا مانگو یار کوئی خیرات تو نہیں ہے ختم تو نہیں پڑ خیرات تو نہیں ہے چلو اچھا سب کی تے دعا منگو تو آپ صاحب کو اللہ تعالی اسلام دے رکھے تے ایمان تھے مارے بارش کی طویل بھائی حاکم کا حکم چلتا ہے حکم اور محکوم پابند بند ہوتا ہے جس حال میں کرے جس وقت کرے جیسے کرے محکوم پابند بند ہے اور محکوم کی چلتی ہے درخواست اور عرض درخواست اور عرض میں حاکم کو مجاج ہوتا ہے وہ دیر سے کریں نہ کریں قبول کریں کوئی پابند نہیں ہے درخواست عرض اس لیے اللہ نے فرمایا نہ عرض نہ لما نہ حکم نہیں تھا اختیار تھا وہاں اللہ نے عرض کا حرف استعمال فرمایا ہے تو ہم اللہ کے حکم کو درخواست والی جگہ نہیں دیتے اور ہم کہتے ہیں ہمارا حکم چلے وہ مان لے تو مان لے ہم میں کوئی خوبی ایسی نہیں بہرحال دعا مانگو اللہ تعالیٰ اپنے ماں کے صدقے بارش بھی دے اور تمہیں ہمیں اسلام پر رکھے اور ایمان پر مار آفیت راحت سکون دونوں خاندان اللہ کوئی نہ کروا سونا اللہ بزن. Um, a